على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى اللہ جی بِسْمِ بسم اللہ معاہد أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهن بالجل الكريم الأمين سلا موئیکیا الله والا عال ک واسابیا سیدی بلات سلام والا سید ممین والا لکابیا مکین کلو قلوب مہنی तो آفیت کا شاہ پور ضلع دہاڑی کا کا ری اجتماع حضرت سید حسین شاہ صاحب فر اثرات عطا کروا دیا جناب میری کتاب حاج اور آدت کی حسب آدت ناچی جنام میں اج بھی چھ کتاب مستفید کرنے کوشش کرے گا تاکہ نئے معلومات تو باخبر ہو کے نئے فطرے تو باخبر ہو کے اور جناب اپنے जमीर जगावन की बेदार करने की कोशिश करो इस वक्त का मेरा मूह है انگریزی تہذیب کیا ہے کیونکہ اس وقت مذہب کا مدباں تشادم نہیں تہذیب کا تشادم نہیں جس محاذ دوتے جنگ ہو رہی ہوشمن ولوں حملہ ہو رہا ہو دفاع اس مہاج سے ہے اگر حملہ مشرق والے پاس ہوئے تو مغرب والے پاسے فوج نہیں پیجی اس وقت یہودی مذہب دا اسلام دوتے حملہ نہیں عیسائی مذہب دا اسلام سے حملہ نہیں ہندو مذہب دا حملہ نہیں سکھ مذہب دا حملہ نہیں اس واسطے کفار اس چیز نو سمجھ چیزیں مسلمان سڈے مذہب نو قبول کرنے سے کدی تیار نہیں ہونے گیا گزرا مسلمان ہوئی یہودی عیسائی ہندو یا سکھ مجوسی بننے تیار نہیں ہوگا بھی جانتا ہے اسلام کو علاوہ کسی مذہب کے کشش نہیں اگر متنا تیسی سفت ہے تو سارے اسلام بہتر ہے کیوں ادھر یدھ رو آلبھی نے کل شان دلائے ہکا اور صداقت حقانیت اور سچائی کا زور انہیں کہ کافر جڑے جی ہیں اس مذہب نو قبول کرنے تو مجبور ہوں لیکن مسلمان کسی مذہب نو مجبور قبول کرنے تو مجبور نہیں ہوں کیونکہ وہ مذاہب کے کول نہ حقانیت نہ صداقت نہ دلیل نہ گل نہ کوئی بات ہوئے تو لچر ج جی مذہب لچر ج جی مذہب نو کسی کی قبول کرنا ہے اس مذہب درد دلیلا کبھی نے ہر شہروں اسلام کی صداقت سورج انگ چمکنی اس <سؤال> واسطے مسلمان دوسرے مذاہب نو نبول کرنے تیار نہیں ہوں چھتی بہت ہی ملو ہو جائے اور گل بار کسے مذہب نو نبول نہیں کرے گا کر کے مذہبی حملہ نہیں کرنے پے میری گل تو تبجو میں بڑی انوکھی گل جی بڑی گہری گل ہے ایسی گہری گل ہے کہ جڑے جام رات تین شمار ہوتے پ مفتی جناب بڑے بڑے عالم تے نزدیک شاہ کو لدیث شاہ کل قرآن وہ بےچارے ظاہر کٹے یہاں گلوں کو باخبر نہیں تو خب باخبر ہونا ہے وہ نہ تو بالکل اس طرح بے خبر نہیں جی کوئی بال ابجد تو بے خبر بےخبر ہے اس طرح وہ بیچارے بے خبر نے لیک فنن رجال سارے عربی دا مقولہ ہے کہ ہر خن کے لیے مرد ہوتے ہیں ہر خان کے مرد ہوتے ہیں لو لہارا کام کرنے والے اپنے کھانا کام کرنے والے اپنے زمیندارہ جٹکا کام کرنے والے اپنے اسی طرح نماز روزے حج زکات نکاح طلاق میراس کے مسائل وراثت دے جانا والے میرے تو ود تو ود ہیں لیکن جڑے قومی مسائل ہیں امت مسلمان دے مشکلات ہیں اور یہودی فتر اور کامل دین کی دی جی سمجھ انہاں گلوں دے اندر سارے بہن والا کوئی درسیات کے دے پڑھاو دے در نکاح دے مسئلے جانن دے اندر صرفی نہوی سرفی بحثاں کرن دے اندر میرے تو ود تو ود پہ اسٹو پہن کے لیکن جیڑے مسائل اس وقت امت مسلمانوں در پیش ہیں مسائل دے اندر نال بہن والا کوئی نہیں سڈے تو ود کتوں لبنا میں دے مسائل اور نکاح تلاب دے مسئلے سیکھنے تیار ہوں اگر کوئی ملا رہا ہو گا. لیکن جہے مسائل جڑے مشکلات اس وقت امت پوری عرب اجم امت مسلمہ جنہ مسائل مبتلا ہو کے پسی پی جی کوئی شکنجے دے اندر جکڑے جکڑے پے ہیں ان مسائل نو سمجھنا دین نو جاننا دین دقائق پر مارف میں جاننا گرویں جنہ مرضی وا مفتی تبیر ہو ساڈے کو سیکھ آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دولت سان فرمائی ہے میں کسمیا پان دہ جی اور اس چیز کا احترام اپنے اپنے مخالف بھی کرنے جس موضوع جہاں مسائل پہ اسان کلام کرنے انہ مسائل دوتے کوئی کلام نہیں کرتا گا اور او کشش ہے جہی پورے ضلع بہاڑی کے شہر قصبوں کو دیہاتوں کو کھچ کے کالیا شاہ اتنا عظیم اجتماع بنایا ہے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ عزیزم موجود بیان تو پہلو میں ارد کہ مسلمانوں دا جسمانی اور سیاسی فتر یہ تے تاریخ آلم اندر زمانے دے کروٹ بدلن دے نال نال بدل ہے لیکن تھوڑے عرصے دے اندر مسلمان پھر اپنی سیاسی اور حکومت والی ساتھ قائم کر لے سن لیکن جہاں مسلمانوں کا روحانی تے علمی قتل ہے یہ قتل عام انگریزوں دے تسلی تو بعد ہوا ہے ہلاکوں سے چنگیز خان ورگے مسلمانوں روحانی اور علمی سطح تے قتل نہیں کرتے یہ ہوئی وجہ سے کہ انہوں دے شدید ترین حملے چنگیز خان دے جس نے ملکان دے ملک اور شہروں دے شہر انسانوں تو خالی کر چکے تھے وہ حملے اسلام ہمیشہ یا مدت دراز دی واسطے ختم نہ کر سکے نہ تبا سکے اللہ تعالیٰ ایسی شان دکھائی کہ انہوں کے گھرباں مل گئے کابے کو سنم خانے سے بت خانے انہوں نے دے وچوں پھر اللہ تعالیٰ مغل حکمران پیدا فرما دیا اور او چنڈے اور ہلاکو تاڑاری منگول جہے اسلام دے قاتل دشمن سن وہ اسلام دے اپنے دور دے بہت بڑے وفادار اور محبت بن گئے جہاں زندہ مثال ہزور اورنگزیب آلمگیر رکھنا اللہ پلا لے رہی جنہوں اللہ اقبال نے ہندوستان دا ابراہیم فرمایا حضور شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی شیخ ابد الحق محدس دہلوی بیٹے تحصیل القاری شرح بخاری دے خطبے کے اندر اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ تعالی نو مجدد حکمران لکھے گل کوئی طویل عرصہ نہیں گزر لگا اللہ تعالیٰ نے پھر مختصر وقت در مسلمانوں پھر دوبارہ وہ سیاسی صاف حکومت اسلامی عطا فرما دیتی کفر پھر شکست ہو گئی پر مسلمانوں پھر عروج حاصل ہو گیا لیکن یارو اتنا طویل رات مسلمانوں کی تاریخ کبھی نہیں آئی جی ہوں آئی ڈھائی سو سال تاریخ دی ظلمت بھری وجہ کی کہ مہارش واسطے نو جسمانی قتل دی بجائے روحانی تلمی طور سے ماریا گیا جب روحانی فکری اور علمی لحاظ قتل ہو گئے تو یہاں اٹھ دشمن دے مقابلے جاگن والا جذبہ وہ ہمیشہ اس طرف سو گیا کشمیروں کے اسلام دے وفادار نکلے ہوں اپنی نکلے میری گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ با شعور بندہ میری گل سمجھے گا بے شعور نہیں جہرا شعور رکھتا ہے اس بندے نے میری گل پہ توجہ کرنی پیار یہ ہوئی وجہ جناب دے دام نہ رابر وہ خود روحانی تو فکری علمی طور سے مقتو بدترین قتل ہو چکے ہیں اس وجہ سے سوائے ختم درود گیارہویں ملا قبرستان جانا قبرستان واپس آنا یہ مسائل کے اندر الجھا کے مصروف رکھا ہوا ہے کیوں وہ خنزیر جان د جس مرے پے ہاں قوم بھی مری نا ہوں نہ لے زندہ ہو نہ یہ زندہ کر اسی طرح یہ قوم ہمیشہ مست رہے ہمیشہ یہ قوم مردہ رہے زندگی دی لہر کدی نہ دوڑے جڑیاں دس گلا کریں پورے ملک کے کرنے ہاں پورے ملک کے کرنے آ. محرم کے دن ترڑے تونت پٹن ڈرامے سارے سنو گے لانت پہن گیا بوتیا کے پتہ, پتہ نہیں کہنا کہنا تے لیکن سب منافقت ہوگی امام حسین منافقت ہوگی اور اسلام ہی تجلو پرے ہوا قسم خدا بھی کر کے آنا پڑا میں اس واسطے تنگ آ کر میں نال ختاب کرنا ہی گبارہ نہیں کرتا یعنی ایک ایک ممبر کے اتنے ایک جلسے دے اندر میں نال شرکت کرنا ہی گبارہ نہیں کرتا کہ این خنزیر اور پلیت لوگ نے کہ میں چاہتا ہی نہیں کہ جس محفل میں آؤں اتنے یہ آؤں میں پہ پیار لگتا لاہور انیس محرم جلسہ ہوتا ہے بیگم کوٹ شبیر شاہ سارے اتنے کٹھے ہوتے ہیں تقریباً پہلے میں جب گلام لائے میں صاف انہوں نے جاب دیتا میں کہ میں کتاب نہیں کرنا میں کٹے آؤنا بھی دوبارہ نہیں کر رہا میں کلیا بلا میں حاضر ہوں اور اگر انہوں گا میں پھر انہوں دیا بکواس ساتھ لوگ میں تبصرہ کروں گا میں لگا کا تقریر جڑیاں بکواسا کر جان گے میں سارا تبصرہ کر کے میں ہر شاخ لیا یہ جڑے تقرر ہیں یہاں کو تکلیف سننا تو دور کی گل ہے یہاں کی امامت جائز نہیں میں کسمیر بیان نہ یہاں کی امامت ہی جائز نہیں ایڈے پلیت لوگ بن چکے ہیں اتکا اور ندریاتی طور اگر خالی عمل کی گل ہوں تو میں بھی جگ دلیت لگا تو یہاں عمل کے اندر میں انہوں نے بھی برداشت کرتا اور آخر تو لیکن کی طرح یہاں لالما کے اندر عملی پلیتی تو علاوہ جی سب تو ویڈی مصیبت ہے وہ یہاں کے اندر اتکادی پلیتی ندریاتی پلیتی عملی پلیتی کی معافی مل سکتی اتکا بھی کم ملے ندریاتی میں اس قوم دے شیخ الحیف منادرے کر کے باس کر کے میں گفتگو کر کے اس نتیجے تک پہنچیا کہ الحدیث حدیث جہلے باقی نہ ہوں مزید میں چاندا والا جاتا اپنے اس کتاب کے سناوا گا حیرت گم ہو جاوے گی یار اصا کتنے رہے ہیں کہ سمجھ کر رہا ہے کیوں ہوں کبلا میں موضوع یہ دسنا چاہتا بیبیا بندے سارے مسلمان جی بیٹھے تھے حملہ اگریزوں کی طرفوں اگریزی تہذیب کا ہوا مذہب کا نہیں انہیں تنہوں یہ نہیں آخر تو دوسرا کسا ہی بن گیا اگر یہ دعوت دیں تو نہیں کبو ہو سکتا ہے کہ چنگا تلوت ہوملہ کیا انگریزی تہذیب اور اس وقت روزانہ تو سات بارہ دے پڑھ دے ہو سو تہذیبوں کا تصادم تہذیبوں کا تصادم یہ زیادہ لفظ بولیا جاتا ہے صدر مشرق لیے بہت بار بھائی تہذیبوں کے تصادم سے بچائیے ایک دال پسند مسلمانوں کی ضرورت ہے یہ الفاظ سنو نا وہ تدل مسلمانوں کی ضرورت ہے, ہے. انتہا پسند جو ہے وہ ختم کر دو انتہا پسندی ختم کر دو ورنہ تہذیبوں کا تصادم ہو جائے گا مرتبہ بچارے کیونکہ الفاظ ہیر پھیر ن جان دے کوئی نہیں دی. سیاست کی زبان جہی بڑی منفقت والی ہونی اب بھی جنہوں سیاست نہیں آنا چاہیے اگریز جڑی سیاست بنائی اس بڑائی منفقت پہ الفاظ کچھ دن مطلب کچھ اور میں یہ سمجھا ہے کہ انگریزی تہذیب کی ہے اور اسلام کی تہذیب کیوں ٹکر آپ اگریزی تہذیب تحریب کا پہلو مانا سمجھو تہذیب کیوں آپ اگریزی کا بہت پہلے لفظ ہے تہذیب تہذیب کا لوگ کوئی مانا تو ہوتا ہے اسلح کرنا کانٹ چھانٹ کرنا درخت دے درو درو لڑیاں ہیں جاخا کو لمبی کو چھوٹی کو کٹ کے برابر کر دیں رکھتے کانٹ چھانٹ کرنا اسلح کرنا یہ مان اس معنی کے لحاظ میں تبھی کو بری شاید نہیں ہو سکتی اسلح جو ہو لیکن جڑا مانا سیاسی لفظ لیا نا ارفی مانا لیا جاپ دا استلاحی معنی لیا جاپ کا دا مانا ہے وہ لے اسے قوم دا فکر اور عمل اسے قوم دے فکر و عمل دے مجموعے میں تحریر آپ قوم کی اپنی تحریر ہندو اپنی تازی ہے کیوں انہوں کی سوچ اپنی وہاں کا عمل گیا سکھان کی اپنی تازی ہے خاص وہاں دے سوچ خاص عقیدے نظریے خاص انہوں دے برطوط عمل سا گرو کہڑا گرو سانو کی آخر وال نہیں کٹا کرپان ٹکنا ٹکنا وغیرہ اپنا فکر عمل ہے اسی طرح عیسائی کی اپنی کہانی یہ بھی اپنی مسلمانوں بے تحضی میں بیٹھے ہو دو سو تی تحظیب ہے کہ نہیں ہے تھوڑا رسول ساری کائنات دا کا وابر ہو گیا تو چھوٹے تحریب کو بغیر گیا کتنا ظلم ہے عظیم ہے سمت نال خنزیر طبقہ آ اسلام کی کوئی تحریر نہیں میں ان خمزیروں سے پوچھتا ہوں کیا خمزیرو اسلام خود تحریر نہیں تحریر نہیں علامہ اقبال قلندر لاہوری فرمان دینو اصل تحریب دین دین مایا تحری دا اصل مڈ دیوک تحریب جدو عمل د اسلام کے شاید ہے امال کٹھے کرو تے اسلام بنتا ہے معلوم ہوا نبی پاک سرکار تے صحابہ والے اقیبے کے عمل مجھے تو کٹھا کرو گے اسلام دی تحریب بڑی جائے نبی سیرت عمل یہ اسلامی تہذیب کا عروج سے صحابہ کرام کے زمانہ اقدس گزرنے تو بعد جب تابعین کا دور آیا اسلامی تہذیب گوال گوال ہے عروجو ہی سی جو مستفا دے صحابہ دا دور میں اس قسم باد کر دیا ہاں استدلال کرتے ہیں بخاری شریف دی حدیث جناب کے رکھنا مسلم شریف دی حدیث رکھنا شہادہ حدیث مبارکہ میں مسند امام احمد بن حمبل حدیث موجود ہے مسند کے الفاظ پیش کر رہے ہیں خیر الغرو نے کر لی تم بل لینا جلو نا تم بلینہ سرکار نے چار طبقے بہترین شمار فرمائے صحابہ دا دور تابعین دا دور تبا تاب اتبا تبا تابعین دا دور لیکن اتنے جڑی میں گل کی تیئے بھی عروج دا دور نبی پاک کے صحابہ والا تھی تو اسلامی دا عروج سی اس وقت پھر کمی ڈر کمی واقع ہوں آئی زمانے کے گزرنے کے اس کا بعد میں کتوں کیا ہے خما دفظا سما پھر یہ درجے کی کمی دستا لوگوں کے لحاظ کا جس کا مطلب ہے آلہ دور سب کو سہابل ہے پھر ہے تابعین کا دور لیکن پہلے دن اسمت کمی ہے درجے تابع، تبا تابعین تباہ پھر وہ پہلے نالوں پھر اتبا تباہ تابے گاٹ ہے تا کر کے نبی پاک نے پھر پھر لفظ فرمایا ہے یہ دا مطلب, دا مطلب یہ نکلے کہ تصاویر جب اپنی اسلامی تحریب کا عروج ویکھنا ہو تو صحابہ متا مطلب نے کوئی نہ آ رہی ہوں اس دور دے اندر اس مبارک زمانے دے اندر شکری حاصل اور کیا شہ لوگ مقصود صرف اور صرف آفرت اللہ عمارت نہ کوئی وہ گلی بازار بنا سو عمارتان سوال نہ کوئی انہیں گٹر بنائے نہ کوئی پانی گلازم کے نکاس کا بندوبست کیا تاریخی قدیم تاریخ بڑا بہترین بندوبست گٹر دا پانی دی خلاج نکاس دا جس کی نکل مار کے جنگریل میں کام کی گلیاں پہ بنتی ہیں چار ہزار سال پرانی دی سیدنا امام حسن حضرات نے اور امام حضرت سیدنا ابی معاویہ نے اپنے دورِ خلافت گلیاں تعمیر کیٹا لوائیں ہوئی جنارے کوئی نگہ نکاس گلاد کا نکاس بندوبست کیا ہوئے لاکان سبق دراخ ہو اپنے, اپنے, اپنے لہٰذا تحریر جو کچھ ہے سی کیا مطلب نبی پاک کا دن دتا ہے آخرت کی دی فکر دیتی ہے مارفت خدا دور لوگوں بجائے دنیا چ مصروف کرنے ہمیشہ آخرت کی فکر چ مصروف رکھا ہے ہے گلی صاف بنی ہولی چنے بیچارے وہ پریشان ہوقو پر فراض پر پورے نہ ہو گلی پیاری ہو پر کسے دا حق نہ لایا جاوے نہ کھا جاوے حکومت اپنے فرد پچھانے قوم حقوق پورے کرے قسم خدا بھی کر کے آنا ہر بندہ بغیر گلی کوچے پڑھ تو بغیر گلازت نکاس تو بغیر کچرے دی تعمیر تو ہر بندہ سولہ نے متمین ہونا سمجھنا میں جیسے جنت کا جی نہ جن سڑک دوستی ہونی واسطے رچا دے کہ اصا جد حکوم اس قوم کے بار پہ پایا اصا انتہ ایمان دین سارا کچھ لکنے پیا شاندگ این محفوظ نہ ہوٹر صرف بابا حضرت سید نہ آپ کی سیرت طیب جوزی رحمت اللہ تعالی حضور گلی بنوائیے آپ نے فرمایا گلی بنانے کی ضرورت نہیں قدل پیش کری کچہری تھانا خنر بن کے جدو لے ساڈا پہ گلی نال نہیں گلی بدار سے بندے بندے جدو بندے پتر نہ ہو گلی کر سان بندے بندے پہ وہ سمجھ آئی بولے سڑک سیدھے راستے کا یہ مطلب ہے جڑا آخر گیا ہدایت اسلامی تحریر نہ گلی بازار کی تعمیر کا نام ہے نہ عمارتوں کی تعمیر کا نام ہے اسلامی تحریر محمد اربی شریعت متاہرہ کے مطابق انسانی زندگی کا تہذیب اسلامی تہذیب کا تا تارے سامنے رکھا مختلف سر میں بیٹھا رہا اس کی وزا کروں ہوں انگریزی تہذیب یہ بڑا گہرا اور زیادہ وقت لگتا ہے دا دیا چیزاں ندا بچی جانا ہمیشہ دکھ سکھا سکھ دکھی بندے نہیںانگ جن دینی کا جن کدی دکھ نہیں ویکھی وہ رج کھان کی قدر چار دن ری کھو لے پھر آگے رکھ ہوں پتا لگے گا دکھ کیش پتا لگے گا رج کیش ہے میں کم کھانا رہا اللہ تعالی جو جنت سارا پہنو جنت جنہوں نے جنہوں دن بھی دولت چڑھ دینا لیکن جنتیاں جدو جنت دینی ہے دولت میتھو گزار اتل فیصلہ کرا سب نے جنت دنی سختی جو وی جنت رمے ربکر کرتے رہے بلا تو بچا بلا سانو بچا وکھا د جنت بہ گول دکھنے ٹھیک ہے بس میں آ گیا گیا میں جہا ادھر سکول پڑھے ادھر سکول پڑھے تے چوتھی ڈنگ جا کے ہاکم بن جائے کوئی افسر بن جائے کسی جگہ ملاد اس کا ملاد نو پتا قوم لیسانیت کی ہوں جی مار کھا کھا کھا رگڑے پی پی پی کے قوم بھتح. دکھ سکھ ہر شہ دیکھ کے حضرت عمر بن خطاب آنگو. हाक मनना है, है कौम करके इस्लाम नौ उमर लोग छोटी उमर आले बाद बेबु इस्लाम छोटी उम्र आले बाद नहीं बना चौकी उमर आना जी ठंडी व्यक्ति होनी फरमाई दे گھر سجوزی تہذیب تین آپ دے تحذیب دن دن او تو سوکھ لفظائیے تہذیب اسلامی تہذیب بھی سوکھ لگتا ہے ہر کچھ انگریزی تہذیب دا خلاصہ انگلش کا ایک لفظ ہے سیب انگریزی تہذیب سمجھانا بھی یہ بلا سیکولر ازم کا مانا ہوں لادیت الاح لا دینیت لادیت الاحسرف اور صرف دنیاوی معاملات دخل بولا دنیاوی معاملات دین دی نفی کرو بلکہ مخالفت کرو اس کو دنیاوی معاملات کہڑے کہڑے حکومت پہلے نمبر حکومت سیاست کے کوئی گنجائش نہ ہو بالکل اجازت نہ دوسرے نمبر میشت روزی کما جلا ہر جائز نجائز کمانی نہیں اتنے بھی دیل نہ یہ بھی مو تیسرے نمبر سے معاشرف آپ کیرت ہوئی گنجائش نہ ہو نہ خدا اسے دخل دے نہ رسول دخل دے سکتا ہے نہ قرآن دخل دے سکتا ہے کسی کو اجازت نہیں نہ انجیل بچے نہ قرآن بچے یہ تین چیز سب کو لڑ مسجد تبادان عیسائی کے انجیل میں وسیع بہترین بائبل پیپر دے اندر قرآن مجید چھپے پن پنج دس دس ہزار لکھ لاکھ روپے ایک ایک نسخہ ملاپ بھی ہوگڑ گیارہ بھی ہوگن ادر سے قائم ہوگن مگر یہاں سارے انوک کو سبق پڑھاؤ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں نا ان میں دن کا کچھ کام خدا کو مانو خالق ہے پیدا کرتا ہے لیکن رہا کہ ہمارے دنیاوی معاملات میں وہ ہاتھی ہے اور ہمیں پابند کرتا ہے کہ یوں چلو یہ کرو یہ نترو یہ خدا کا کام گہرائی دیکھو کافت کی میں تم لے چلوں گا اور جو کچھ بیان کردھر حوالے کتاباں دیکھ کے اصل میں پرانے مزید چ بیان کرنا ہے ایک کتاب اللہ تعالی دی جس کو آج سے بد وقت بے وقوف سکولی بےمان پرانے پرانی کتاب ان خندیروں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نہ ہمارا خدا پرانا ہے نہ اس کی کتاب پرانی ہے بلکہ ہمارے تو رسول ہی پرانے نہیں ہیں کیونکہ پرانی شاید وہ ہوتی ہے جو تھی جو تھی وہ پرانی ہوتی ہے ہمارا خدا بھی ہے ہمارا قرآن بھی ہے ہمارے رسول بھی ہے ہزار سال پہلے خدا معبود ہے سی اسی طرح ہے اپنیا ساریاں شان اللہ تعالی دیاں شانہ سفتوں کے اندر ہیکوال سرے برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی تبدیلی مخلوق کی صفت ہے اللہ تعالی تبدیلی اور یہ ہدوس کی دلیل ہے یہ امکان کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے وہ غیر وہ مستقل ہے محتاج نہیں وہ ہر کسی سے بے پرواہ ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں کہ وہ پرانا ہے ہمارا خالق پرانا نہیں ہمارا خالق جیسے خالق تھا ویسے اب ہے جیسے قرآن پہلے نزول کے وقت نیا تھا ویسے اب بھی نیا ہے جیسے ہمارے رسول اپنے زمانے اقدس میں ظاہری زندگی ظاہری زندگی میں سرکار رسول تھے اسی طرح اب رسول ہے جو رسول کریم میری سالت فارد سمجھے ہوں وہ کافی مسلمان نہیں فائدہ نبیوں میں رسول ہے صدیقی کے بدل کے سامنے رسول آخو تو اجالی فرمائی نے پرانا آخو فلاتون آخو رستو پرانا آخو, آخو سپرا یہ رسول اچھے طرح نہ ہوں جیسے یہ سارا کلمہ پہ دستا ہے سارے نبی اپنی اسے شان بلکہ بلکہ ولل آخر نبی پاک آئی پہلے بخ رہی ہوئے پرانا آگے سمجھ آ کوئی نہیں آئی میں قرآن پاک میں فدلو کرم د یہ ہوئی سارا کچھ سابت کر سیکھنا پران مجید کی شان ہے واحد کتاب ہے ہر دور دے لگتا ہے جی ہوں اتر رہی ہوں واحد کتاب کون اس کتاب عظیم دا کے مقابلہ کرے کون اس نو چیلنج کرے کون دہتی کے میدان چتر کے آخر کون سی کتاب ہے جو ہماری میں کہتا ہوں قسم خدا کی آج تک دیئے اس کو چیلنج نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ ہر دور میں بھی ہونا ہے قرآن ہاں تے قوم نا مراد ردی ہو گئی ہے ای ردی, ردی جیسے ٹوکرے کا گند ہوتا ای ہے ٹوکرے کا گند ٹوکرے کا گند جو بنیا اللہ دی کتاب کو ایک بات ردی سمجھ رکھ چکی لیکن میں کسمیا بیا بروج اور سوال دو اس اسے پرانے مجید منسلک کن جیڑی قوم اس کا دامن تھامے گی بروچ پائے گی جہا اس کا دامن چڈے گی زوال کٹیا تر جاوے گی کدی اتا نہیں ہو سکتی اور میں جناب نو جیڑی تشریح کر وائی سیکولر ازم دی کہ دنیاوی معاملات میں نماز بھی ہو حاد بھی ہو زکاط بھی ہو مسجد بھی ہو مسجد بڑی خوبصورت ہوگی سواری جا رہی اس کے اندر بڑے نقش و نگار کی جا رہی جل سے بھی عام ہوا لیکن حکومت معیشت اور معاشرت یہ تینوں تین سے آزاد ہوگی इन्हों दीन नजर ना आए फिर हरा जलो इधरों दुनियावी मामलान नहीं होना तो फिर पैसा कैद चो नहीं रवी तो फिर दौलत पैसा आम हैसी तेरा घर है, असा बना छा तू सू तो ना छेड़ो अल्लाह तस्जिद बना अल्लाह तनाजी आकाजिदी बिल कोई माई का लाल नहीं महबूब खुदा ने मस्जिद अपनी पलस्तर कोई साबित नहीं करके देता ने कुहल चलाई है नक्शो नगार से क्यों बल्कि मक्सद नक्शो निगार बुकाल अंदर बुकाल मखरूल उल्टा है जी। लेकिन सोने नबी सरवर ने अपना उम्मती अपना हर साहबी सवार अपने दीन शरीय सोने दसिया कि मौला राजर सवार तना बंदे सवार तो हो सी حوالے سنو صرف دو تین حوالے پہلے نمبر پہ اجتہاد کتاب کا نام ڈاکٹر پروفیسر یوسف برایا خود بہت بڑا سندی ملحد اور سیکولر اس کی کتاب اس واسطے حوالہ کر دینا خود جو سیکولر ہے یہ ترکی کے بارے میں ترکی پہلا سیکولر ملک تھا اور انگریزوں نے سیکولر ازم کا پہلا تجربہ وہاں پر کیا مستفا کمال پاشا دنیا کا شیتان آزم کا براظم جڑا آسمان مارتا سی اور آتا میں پٹ رہا جڑا خدا اسلام اتار تفصیل نے تنظیم معلومات حاصل کرنی یعنی مستفا کمال پاشا میں کرتوت انگلش دی کتاب جو اس نے صفحہ نمبر چھیاسی ڈاکٹر برائے نے یوسف گرائے کا مانا لکھا ہے انگلش لکھی کھڑی ہے میں نہیں اللہ تعالیٰ فضل نال پڑھ سکتا جہاں حسن پڑھ سکتا ہے وہ آج بھی شد پڑھ سکتا میں اس نے جیڑا اردو ترجمہ لکھیا ہے میں اس کے بڑھتا ہوں سیکولر ازم کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب مدحب اور مذہبی امور ریاستی معاملات میں وہ حکومتی معاملات میں مداخلت نکلیں خاص طور پر تعلیمات عامہ میں وہ معاملات دنیاوی دنیا دے لوگوں دے اس مسلمہ تاریخ کے مطابق سیکولر ازم مذہب ریاستی امور معاملات میں مداخلت نہیں کرتا سیکولر ازم مذہب ریاستی امور, معاملات میں, مذہب، ریاستی امور معاملات میں مداخلت نہیں کرتا یہ لفظ سیکولر ازم مذہب یعنی مذہب نال, نال رکھ دن نہیں فرمائی دے کہ لا دینیت لیکن نال نال جو میں دے لیکن مذہب بھی ہو جمی جمہوریا پاکستان یہ جمہوری کے لفظ کے سیکولر لفظ اسلامی در مذہب تک ریاست کا مذہب کھلا ہوگا معاملات میں مذہب کو دخل اندازی دینے کی اجازت نہیں یہ ہوگیانا نے کیوں رکھا ہے یہ بھی دسنا پہلا ایک اور حوالہ سنا لو دوالے سنا لوگ توجہ نال بولو ڈاکٹر یوسف کرزاوی مصر دا ملحت سیکولر زندید ہوا ہے اس عربی کے اندر کتاب لکھی ہے اسلامیہ پین الہو رخ جس دا اردو ترجمہ اسلامی بےداری انکار اور انتہا پسندی کے نلحے میں ترجمہ کرنے والا سلمان ندوی ہے خود بئیمان ہے بلحے سیکولر ہے مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور والیا چھاپیا ہے مکتبہ مکتبے خود بلحے وہ بھی سیکولر ہے یعنی ساریا جنساں کٹے ہو جاتی اس کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو چونتی پہ لکھے ہیں سیکولرزم کا حاصل یہی تو ہے کہ دین کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا جائے اسٹیٹ دنوں ملک کو ریاست سے دین کو دعویٰ کیتا ہے سابت ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اسلام کی, اخلاق کی, شورتحال, کی بھی دے حوالے گا اس مقدمے پیش لفظ سیکولرزم کا مانا اگریزا دتاب زندگی نیو تھرڈ ورلڈ ڈکشنری کے اندر سیکولرزم بھی وضاحت نہیں ہوئی زندگی یا زندگی کے خاص معاملے سے متعلق وہ رویہ جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دین یا دینی اعتبارات کا حکومت میں دخل نہیں ہونا چاہیے یا دینی اعتبارات کو نظام حکومت سے کستن دور رکھنا چاہیے جس سے مراد مثلاً حکومت میں خالص لا لاطین اور دراصل یہ اخلاق کا ایک اجتماعی نظام ہے اور جڑا بندہ اس میں نہیں سمجھے گا کافی مرے گا ایمان کو. ایمان مشکل لگتا ہے یہ گہرا مسئلہ ہے یہ ہر گھر دے اندر سیکنا پہنچیا جائے ہر کوئی بے خبری ہے کہ سیکھا ہے کوئی باخبر ہوا ہے لیکن اس لپیٹ کے اندر روحے کمیل ہے پوری روحے تھا. ऐसा जाल विछाया है, इन तामे हम रंगे जमीन ऐसा जाल विद्या दे जहां जमीन रंगे जमीन दे रंग जो जाल विछाओ बटेरे फे आई उन्हें आखना जमीन पता उ लगना है जो पर यानी शिकारी लोग बड़े चलाक शिकारी होते हैं ना वो दाम हम रंगे शांगल। शिक, शिकार ना लग सके जाल पिछया कि नहीं बोली कौम जी है ना सा मुस्लिम की इन्हों पिछे इस जालवी ज वो जाल नहीं समझते अपना कमाल समझते दसोाल हो बचना है ना तो मैं तुम्हें उही जाल समझाना पाया और अल्लाह के फजल नाल मेरी तकीर समझना सुनने वाला यह भावे लख जमीन के रंग का जाल हो हर हर तार पई नप लगा गया क्योंकि समझो ना जरा बोलो सुबह हूं संघिया पुराने वजीद ने پہلو سان نیان کرنا ہے جو کچھ دنیا چنا ہے صرف تنگی غصہت غصہت خراکی کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جو کتنے حملے آن گے انہوں دیا بنیاد رسول کریم کے دور چیسن قرآن وہ سبب بنیا قرآن اتریا اصول بن گئے قران سمجھا چکا ہمیشہ واسط فتنے اوے بھانے ہو گے اٹھ گئے گا لیکن قرآن مجید فتنے بھی جڑ تک تین پہنچا دے گا کہ آ لے یہ فکنا انہ توڑ فیتنیا ان اسباب مسائل ذرائع یہ سر جی اختلاف ہو سکے فتنے وہی نہیں صرف سائنس کی چمک دمک مکتی شامل ہو سکتی ہے سارا کچھ آن؟ لیکن اللہ دے محبوب کی اس خطنے نو آپ سرکار نے اپنا تھی یا فسنا کتنے دے اندر آپ کے ہو جی کہل آپ نہیں جانتے گل یہ کہ سرف سبب بناونا سی تاکہ قرآن کا سبب بنے قرآن مجید آ جائے اور امت مسلمہ واسطے ہمیشہ ہدایت رہبری قائم ہوٹا ہو گئے نبی پاپ نے توڑت قبیلیا کی قیادت رابری سنبھالنے والے کٹے ہو کے مشورہ یہ محمد مرضی کر لے نہ پوری آ گڈیا شامل کر لیں سی مرضی کے مقابلے تھوڑا جا بنا لو میںب دینا میں مشورہ کر کے کرپینچ وہ وڈے وڈے شیطان یہ ہوں ہزار دکھو یہسار کرنا سزا ہے کرو نا حکومت دی اللہ کی پابندی کرو کہ وہ سزا دو راجا اگر درکشی بھی کر کے پتھر رکھو تو سڈیا دو چار گلا کوئی ہوں پڑا پہ جی قبیلے بھٹے انہوں نے پیچھے اسلام قبول کرنا مشورہ کرتا ہے رو کی گل بچی کتابی سزا بچ لکھی خرید مانوی طور سے لفظ موجود ہیں مالا بدلنے پہ سدا وہی سی جی لو جناب یہ کے ہوں کر سکار میں درا مولا تالا تھا صبح کھول کے رکھ سکیا سونے رب نے فرمایا یقولون فرمائی کلو وان لم فسلو فہدرو اللہ فرما یہ آخر اگر تل ملے ملے لے لو ایجا دین ملے, ہو دا دین ملے تو لے لو تو اگر اندر نہ ملے فا درو پر سیت میں دیا بھائی تم پگ پڑ بدلا پہ جیگ پہ سی لنگر ادھر سڑے سن دیوبندی غیر مکلت میں جانی واہ بھی ٹولا یہ کھڑا تھی بریلوی بریلوی آتا دے کھاون سر دے حرام ہے ایک چاول کھا حرام وہ آر دے کتاب تھلے پہ میں جو آیا آؤں لت ماری دے دئی ہے تھلو کتابیں مل لی میں دونوں کے اگے چیک کی میں کہوں کنویرو دے اتفاق کتابیں جڑیاں تھلے پہ سارا پہ ایک چکر میں سنگھی اتوں نپا جتوں نکلنا سکنا کوئی سپاہ صحابہ خون خرابہ کوئی فلانی کو فلانی تنزیم یہاں کے ڈرامے بات جاؤ एड़े बईमान ने एक दुएता बकरा नहीं खेते अंग्रेज सूरजी बाह करते आते वाह तरक्की है ये मुश्किल करे देखना قسم خدا ہی کر کے آنا تر سو بگا میرے نانیہ کا رقبہ دو سو بگا میرے ددے کا رقبہ ہے سانے حاگر صاحب سارے وڈے بزرگ میرے ماما جی کبلا نانے والے پاس ہاں جی وہ سارا دین دے پاسے پاس گئے سارے رقبے وک گئے ہر شا ختم ہو گئی گھر پجڑ گئے جا کے ابھی او اور لاہور جا بیٹھے ہاں جی ہر شاید دین کے اتنے مکا کے ہر شاید لا کے پھر دین بچایا سمجھ نہیں لگتی دی جڑے دین ایسی آپ بھی کما نے کیے کما کوٹھیاں کوٹیاں بنگلے نہیں کدھروں یہاں کل بن جی سمجھ دین ہر شا نیو جہن آدھا لو سمجھ آئی نہیں کوئی نا نہ. چکر سمجھ آ رہی نہیں بولو سال من احباب سرکار نے فرمایا جہا اپنی دنیا محبت کرے گا اپنی آخرت نو نقصان دے جہا اپنی آخرت نال پیار کرے گا وہ اپنی دنیا نو ضرور نقصان دے گا یعنی ایک ادھر کمی ضرور آئی ہوا پر مایا تسان باقی زندگی نو فامی کیا مطلب تسان کھاٹا نقصان فامی کا برداشت کرے آجے آخرت نہ آ جائے इधर कमी भुख ना आने दिशा जेड़े इस्लामी अदवार इस्लाम की तरक्की अदवार जिन्हें गुजरन उन्होंने ते अगर तेन मुसलमान دین آخرت فکر زیادہ مصروف نظر آدھی ادھر کمی ضرور سی تم اس دنیا کی نال پیار چکی کرنی اجڑی پہ وہ کمی ہر گھر چیکے گا حضوری جاری بی دنیا سکیاں سچیاں نکاح کیوں ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دے ہو جا. سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا ہوں سنو میں تمہیں حقیقت سمجھا رہا یار بال شور نہیں بند ہو سکتا ہوئے جاؤ کنو فتی سنجو سبح سمجھ آ رہی گل کوئی نہ آ رہی ادھر میں دنیا بھی معاملات کافر کیوں چاہتا ہے خدا والی پابندی نہ ہو مسلا سمجھا سمجھاوا لو سجنا اس واسطے دنیا کے اندر کافر دا نفس جا یہ ہے آزادی پسانیا خواہشات آزاد ہوا ہے نا یہ انسان کی خواہشات جڑی ہیں نا اگرچہ مکاوڑ چھٹو مکانہ نہیں لیکن نت ضرور ہے پابندی ضرور کرتا ہے کہ ت خشات جانورگ آزاد نہیں کتا ہر پاسے منہ مارتا متو کتے ور پاس منہ مار ہوں جافر آزاد خشات آزاد مومن ہے پا باندو. تا نبی پاک نے فرمایا اد دنیا سجن مومن و جنت ال کافر دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر دی جنت الکافر. کی مطلب کہ جی جڑا قیدی ہوندا ہے نا اس پہ خواہشات پوریا نہیں ہوندیاں ہوٹھیاں تو رہ ج مومن دنیا رہدا جی قیدی قید خانے خواہشات آزاد نہیں ہوندیاں کافر دنیا چینج رہ جی مومن جنت رہے گا مو من جدو جنت جانا ہے ماتش تہی ان پسند جو تا نفس خواہش کرے گا طلب کر منگتا جا ملتا جنا سزا ہوں امل کے مطابق کافر فر آزاد ہویا اگاں پابند اتے خواہش آزاد چلی اتنے خواہش سے پابندی ہونی اتے کھان پی نہیں سی سوچتا میں کی کیا کھانا کی کیا پینا مردہ جائے گا اللہ تعالی جہنم دے اندر رکھے گا جدو آکھنا ہے ٹھنڈا پانی اللہ تعالی پانی دی بجائے پیپ ٹھنڈے کی بجائے ابلتا تزا دیا تین چار دن واسطے پھر بھیجا امتحان تیرے نال دے جانور تے سہ پیدا کیتے تھے وہ تیرے سامنے کوئی واسطے اصل حکم نبی رسول نے تھی بھیجے نبی پاک سرکار ساری کے جانور بھی رسول ہیں لیکن رسالت اعزازی ہے توجہ نہیں فرمائی دی. اعزازی طور سے اللہ نے اپنے حبیب ناری کہنا رسول بڑھایا ہے تکلیفی طور سے نہیں شریعت کا بوجھ صرف انسانوں واستے بھی یہ رسالت صرف انسانوں جنا لئیے باقی سب واسطے نبی پاک اللہ تعالی نے ازادی رسول بنایا کہ میں اپنے محبوب نقت دبی رسالت دے اندر ساری نو رکھ لے سوال کا کو سوال دے کہ نبی پاک ساری تعینات رسول ہے رسول کی شریت ہوں پھر جانوروں واسطے تو شریعت ہے کون फिर नबी पाल सारी खुदाई देखे रसूल और समूग फिर समझ दोगे वो जानवर कोई शरीय है कोना निकाह की पाबंदी है तू खाने पीने पाबंदी है फिर हजूर पागू ना तो रसूल चाहिए रसूल नहीं होती शरीयत जो शरीय की उम्मत पाबंद होती जो उम्मत नहीं तो पाबंद क्यों नहीं اللہ کے بندے نبی پاک سرکار دی نبی پاک سرکار دی دی رسالت کی رخالت میری دو اعتبار ایک اعتبار ہے اعزازی ایک ہے تکلیفی تکلیفی لحاظ نار، حضور سرکار صرف اور صرف صرف اور صرف جنہ تو انسانوں کے رتو کیوں؟ جو اے تکلیف بوجھ پا شریعت والا اے رسالت صرف مسئلہ رسالت دا حضور رسالت سکارت ساری شریت نہیں وہاں واسطے صرف لالا یہ شان شرف بخشنا سی کہ میرے حبیب دی امت سے تصا بھی آ جا سمجھ نہیں جی لگی سمجھو ذرا سبحان اللہ مسلا گیا آ گیا کہ نہ آیا پا کہ کافر چاہتا میں کسمی پیا یہ خالی کلمے کا مسلا ہوں دن. تو پاک کی شریعت نہ آ سارے کابر بھی موجود सिर्फ कलमा आजाद पाबंदी है कोई ये जिथों महरा पाफर लड़दन से मरदन यह सिर्फ उस शरीय की पाबंदी देते हूं सजना काफिर आजादी पसंद जानवर काफिर इथे आजाद जहन में पाबंद मोमिन इतने पाबंद जन्नत आजाद इथे चार दिन तू पाबंद रहा आन्नत के अंदर तू खाश कर हाथ वधावन की लड़ नहीं हर शाय मूह के सामने आ करके बुजुर्ग लोग फरमा सारा रौला ही दुनिया में जो जिन्होंने बेमान किया दुनिया तुम खुद समझदार बंदे हो जिना चेर दुनिया नहीं सी बनी दुनिया सामने नहीं थी आई अबू जहल भी आखता रब है रूहां का जहान काला मेरा चला तला पुछता है मैं रब नहीं हा अबू जहल सिख हिंदू झूड़े चिमार अंग्रेज सारे तुम्बन खांत्र आखते काब्रोमना आखना ही आखना थी एक फिर तुम्हन खां के पुत्र सारे पे आखते सर لا گیا, ہے دی پابندی گیا ہے شریعت کی پابندی ہوں کیونکہ قبول کر فقیر لوگ کیوں اپنا ایمان محفوظ فرما کے جانتے ہیں اس دنیا تو اس واسطے کہ او لوگ دنیا سے آ کے بھی اپنے آپ آلم ارواہ دا منظر اس مقام اج رکھ ہیں اور وہ او سمجھتے جی اس لیے نہیں سی ہوں بھی کوئی نہیں کہ پردہ حجاب ہے حقیقت کوئی نہیں. بس یہ تا کر کے اللہ ولی اس دنیا دے کے دے نہیں آ جن ولی بنے اسے واسطے بنتے اسے ندریے بننے کو نہیں. پیر باہو بولیا ہے زیب آلمگیر رحمت اللہ تعالی پیر باہو تو مرید ساری سی گل دلی جب آپ مرید ہونے گئے اپنے شاید خواجہ عبد الرحمان کادری رحمت اللہ تعالی کو سر مل کے حضور من بیعت کرو انہاں فرمایا میں شرط بیعت کروں گا تیری اولاد میری اولاد کے سامنے نہ آئے تاکہ میری اولاد دنیا کے چکر پس نہ جائے شرط وے شرط تے پیر ہوری انہوں سمجھنے جگہ دنیا چوکی دے جا خدمت بیچارہ نہیں کر سکتا وہ مرید ادور ہے پورا نہیں وہ مرید لیکن اولادی اولاد بھی سامنے نہ آئے تاکہ دنیا وڑھ نہ جائے گھر گھر برباد نہ ہو جائے تیری مہربانی یہ کام توں کرنا انہیں آخر ہلور من قبول ہے من مریض ضرور کرو سا پیر باہو فرمانا porque é مولا فرماندہ کا سدا کیا بندہ کمان کرتا ہے انسان کمان کر دہ ہے کیا آسائن اوارہ چھڑ دینا ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان کس انداز کا ہے یا سا بول انسان کا انسان یہ کمان کرتا ہے کہ ہمیں سب جس اسلام میں تو اکھ کھولی بیٹھا ہے کہ تیری ساری ہوگی نوارا کیون چھوڑے گا کہ جب اسان اپنی اولاد والی فصل دا بیج سٹن دا ارادہ کرنے آ اس تو پہلوں شریعت کی پابندی آئی کھڑی پہلو نکاح کر پہلو آ جنبنی شیطان تو دور رکھے اور جیڑی اولاد دے اس شیطان تو دور رکھے ہم بستری تو پہلو حکم ہے یہ تو پڑھو اربی چ نہیں آتی اردو ترجمہ چیتا اپنی بولی مولا میں شیطان تو دور رکھے میری اولاد جہی دے اس بھی تو دور رکھیں بی سجن کا سچے کن چدان کبے کن تقبیر پھر حق کا ایلان ہے تھوڑا جا تھوڑا جا چار دن اک کھول کے بچہ بار رہے ہوں آ گئی ہے نبی اکور سنت کی سنت پاؤ یہ سنت پاؤں گا رب کچھ آزاد ہوگا جڑا بال نو شریعت پابند پکڑا ہے رنگے کانگڑا سوچتا نہیں سلام اور آپ کے آپ مسلمان رب سونا بال کے پابندی لاجری सत्त साल उम्र नमाज सिखाओ दसाओ कितरे वे कर दो भैन भरा दसा सालों में वाह इस्लाम आरी तहारत सुनो जरा अपने माहौल बाकी तहारत नहीं चाहता जोड़ा फलीसी चाहता है इस्लाम दंदा ना करे मगर نکل مذہب اور میں گل آ گئی دو سنت رشتہ دار بلان باب رشتے دار بلا کھانے پکا خوشی کا اظہار کر دوں اج سڈے بال نے سنت پہنے. چاہے سنت کی ادائیگی کے پیچھے خوشی کم ہوجا نہیں آتی فرد خدا دے سڑنا بھی گوارا نہیں کرتا ایک تجیے اس سلسلے میں کرنا بال دی سنت ادا پی اور بڈے دی سنت پیو دی سنت منہ والی فلاں کیا میں اگر مطالبہ کرا تو حق با جانب نہ سا کہ مہربانی کرو پیو تے پتر دونوں مطابق ہونے چاہیے प्यो सुनत वाला हो जिमें पुत्र सुनत वाला या फिर पुत्र बे सुनता रखो प्यो तुत्र का फर्क नहीं होना चाहिए जे पुत्र सुनत बैठा खड़े तो फिर प्यो न भी रखनी चाहिए या फिर मेहरबानी करो तो पुत्र तो करो ला लो बेसुनती नकलो ठीक है हया वाले वास्तव लमी चौड़ी की करो जिन्ह गल करिए यार उम्र मैं उन्हों मैन हया नहीं आ چھ مہینوں دے بال دی عمر ہے کہ روانہ بھی پیات نی بہانا پیاف دیا کر کے سنت بہا چڑھنا ہے یا بال چھوٹے نو مجبور کرنا آپ مجبور نہیں ہونا میں آخا گا داری رکھو میں نہیں آخا گا میں صرف ایسا گا پیو پتر متابک بس یا بدلو یا وہ بدلو ٹھیک ہے نا میں داری رکھو جاؤ وہ جلو اسلام تینو من باہر کی نکلن دینا ہے میرے دنیاوی معاملہ سارے شریعت تو باہر کن مداخلت ہی نہ ہو نام پھر حسین تے کربلا کا نام لیے جنا دو چار کم باہر نکل دے نکلتے ویے بہادر کھا چکا ہے کربلا دے نام لین والا پھر آ کے حکومت کے اندر دین کی دی مداخلت نہ پھر ہو منافقات کا فراؤ کربلا دا نام نہ لے جانا سمجھو یہ ہے سیکولرزم یہ تین بنیادی اصول سمجھ رہے ہیں نی سب تصول انہوں نے تین سمجھانا انگریز اس پاسے لیا خاطر مسلمان سیاست معیشت معاشرت دے اندر دینالف ہوا دین پہلو ایک نظریہ بنا نظریے تو عمل پیدا ہونا وہ دے نے قرآن اللہ کی کتاب جس کو کہتے ہو انہوں اپنی عقل کے تابع کر لو نے کیا سبق پڑھی لے قرآن سائنس اور نیچر رکل کے تابع ہونا چاہیے جو بات قرآن کی سائنس میں آئے اکل میں آئے نیچر میں آئے وہ من لو جی نہ آئے وہ منن دی بجائے قرآن مروڑ کے وہ پیچھے جا جلاؤ کیا مطلب اکل نو خدا من لو اللہ نو خدا نہ منیا جی سائنس من منو سائنس نو رسول من منو سائنس جو او دی من لو خدا جو آخے جو قرآن آخر آخے, آخے سائنس سائنس دے احاطے دے ان سائنسی انداز فکر اسلام سائنسی انداز فکر نو کفر سمجھ دے اسلام آخ د سائنس عقل اوتے تک پہنچ سکتی نہیں جی اللہ کے اللہ دے رسول کی گل ہو بولو سبحان اللہ اسلام نے ایمان واسطے رکھی شرتے ہوئی ہے جیڑا تیری اکل تو غیب ہے تیری اک تو غیب ہے تیرے ہاتھ تو غیب ہے تیری زبان تو غیب ہے تیرے جناب سنگڑ ہوا سے خمسا زہریہ تو غیب ہے ہا سے خمسا تو غیب ہے جہا تیری اکل تو تو غیبے مننے گا محل رسول دیتے باوج اللہ کی جا کے تو مومن گا جے تو اپنی اقل والی گل تک ہی محدود رہے گا پھر تو آخرت تر نہیں من سکے <تصفح> دان جو آ کرم سے منقر ہے کیوں فلسفی جو آ کر مت نہیں کیوں؟ سار سید جو کہتا تھا کہ انسان کی کمی کا نام ہے جنت انسان کی خوشی کا نام ہے آگے کوئی جنت دودت نہیں تو کیوں وہ سار سید جان گئے سارفید احمد خاں علی گڑھی جس کو کہتے ہو وہ نظیر اعظم کہتا تھا کہ اگر جنت اسی کا اسی کو کہتے ہیں جس کو ملا جنت کہتے ہیں تو ہورے ہیں خسورے ہیں جہان ہے محلہ ہے تعمیرات ہیں شرابیں ہیں نہریں چل رہی ہیں بھلا اگر جنت اس کو کہتے ہیں تو یہ تو چکلے سے بدتر ہے اس کو کون جنت کہتا ہے وہ کہتا تھا جنت کیا ہے انسان میں جب خوشی کی لہر آتی ہے خوشی کی حالت ہوتی ہے یہ جنت ہے جو کی حالت ہوتی ہے لہذا اپنے آپ کو زیادہ خوش رکھو ڈانس کرو گانے باجے رنڈیاں شراب زیادہ خوش رکھو تاکہ جنت مر جمجھ لگی مولا علی مشکل پوشا فرما نہیں سناواں گا فرماؤں اگر اسلام اقل دسان دے, دے جس بندے موزے چڑھائے ہوسان اس بندے نے حکم کر دے پیرے آس فرست نہیں بنیا اللہ تعالی شریف غلام بندے نوکر کر کے زمین نوکر کر کے دہاڑ منگد مزدوری دے مولا کو بندہ مزدوری نہیں مانگ سکتا او دا فضل دینی نہیں اللہ تعالی کا پورے خوران نے سانو بندہ فرمایا ہے بندے سانو کسی تھر نوکر نہیں آیا لیکن میں تینو مطلب ہے بندہ بہتا نوکر بہتر لیکن میں تینو نوکر دی مثال دینا نوکر بھی دی دی دی دی اپنے مالک اگے نہیں بول مالک نوکر نو آ کے کھوتی کھول وہ اگو آ کے کیوں سر کرنی پتا میرا مالک میں جا تل میں کر کے چار ٹکے دے کے مالک بن کے پابند کی پیدا کرا وہ اگو بولن بھی جا سکتے मेरा बंदा जर थप गया तू जानवर इना पाप रखना है जो खूह के उोपे चोपे चढ़ा के मैं कई वेख्या कई घोड़े देते खोपे चढ़ा कोई ठगगा जरा रेहड़ी देकर चुपया हों उस उत्ते खोपे चढ़ाया होंगे क्यों ताकि मेरे मतलब पूरे करके ना लिया पास वेखे ना वेखेगा ना अड़ी करेगा ना काम च रुकावट पाएगा यह भगता ही है اے قسم خدا دی کر کیا نا اللہ یہ رب دیا دلیل اجن قیامت والے دن انہیں بوٹے سیکتے رہے ناٹے سانو جواب نہیں آنا کہ تو جانور بے زبان دی اکھان سے کھوپے چڑھا چڑھتا ہے تاکہ تیرے کم چ رکاوٹ نہ پاوے کسے پاس ویے ہی نہ تینوں ہزار نہیں سی آدمی میں عقل دتی سی تینوں میں کھوپے نہیں چڑ چڑایا لیکن یہ آخر میری جاب دیا دسو جہ سونے رب نے جانور تیرا پابند کر چڑیا ہے وہ رب کی گا ہو آج نہیں لگی گل دی نا کر کے سجنا آؤ جدو سونے نبی آن اعلان فرمائے सुबह मस्जिद के बैठ के मैरा तुरा मस्जिद उत्साह सैर करके वापस आ गया अबू जल आखदे सुन के सानू महीना लगता अकल अपनी आसली आवी की गल अ अकल देू देते तोलदे آدھا سا مہینہ لگتا ہے تورا تو رات آ گئے ہوں یہ شایدان گلی تو ابو جہل ہے ابو بکر فرمان کی دعوی میرا تو آپس آ گیا پتلا جہان ہر دسیا ہی نہیں پتلا جہان دسیا ہی نہیں لمے امتحان نہ پاو جدو ابو بکر سکار ابو جہلے گھر کی ابو جہل ابو بکر فرما دے نے منہ شریف چیو فرمایا فرما, من سنے آئی فرما دے نے سن رہے جی ہزور نے فرمایا میں لے آئی اسے آکر نے وہ زبان نبوت چرما نے سجرا تلمن کہا تو جبریل آئے میرے کو آ کے واپس چلا گیا جھٹ دے اندر میں پاک نبی کے زبان مبارک دی گل جبریل دی من لے تو مہاؤ تکا نام کار دی گل کرنا ارے اکل <سلام> کو تنقید سے فرست نہیں یہ لوڈی اکل نہیں لربار پتھر والدے رولر جوگی کام صرف صرف اور صرف جیم مجھے اللہ تعالی اقل دیتی ہے یہ صرف امتحان ہے ساری جی گل اقل سمجھ نہیں آتی منتا کہ نہیں منتا جا من گیا ہے حضرت بلال بڑھ گیا جا نہیں منیا بو چہل بڑھ گیا دے اکل نہیں آتی یہ نہیں آتی یہ بھی نہیں بات مانتے اصل نا ساڑی گل آئے فرمائیوں برے اسلے دل بھی من ساڈا کلنگر ایک بار فرمانتا ہے اچھا ہر دل کے ساتھ رہے چوکیدار جڑا ہے نا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پیرا دچھا ہر دل کے ساتھ رہے دل کے ساتھ رہے پاس بہن عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے سمجھ لگی نے کوئی نہ چوکی دارجو دار ڈیرے دار سے جو نال نال بندہ وہ بے وقوف بندہ ہے جہاں اپنے حرم داخل ہوئے اپنی گھر والی کول پہن لگے تو چوکیدار کو آ کے پارا دے آ کے خدا کا بندہ آج کل چوکیدارا دے پر جدو بندہ حرم نب بھی داخل ہو مستفا دی شریعت ہر مچ داخل ہونے لگا ہے حوصلے میں آ کے خدا دت سبحان اللہ اس بار گاہو دے داخلے دی اجازت کوئی نہیں اس کا داخلہ ممنوع ہے سرکاری دفتر دو باہر لکھا ہوتا ہے غیر متعلقہ افراد کا داخلہ نبی شریعت دل متعلقہ عقل متعلقہ نہیں کیوں ایمان کہتے ہیں ماننے کو من کا مطلب یہ ہوتا ہے جی سمجھ نہ نہیں وہ مانتا ایمان ماننا ہے کر کے اللہ تعالی نے اللہ تعالی مقام منت کی اللہ جنہیں ان پڑھانے دل رسول بھیجے رسول جو شان بیان کما رہے ہیں جہاں ہیں اکل والے ان رسول نام کیوں پڑھے لکھے جڑے ہوا پلس آئے یہ تیزر پیا जे अनपढ़ सी लगे सुनिया तू आख्या होया पल वो प्रबंध मैं अनपढ़ा में रसूल भेजे जिना मेरे रसूल देरी दे गल दे मेरे हुक्म देर नहीं चाया सिर झुकाया लै फिर वेखो कि अनपढ़ा हथों मैं पढ़े लिखे मुंज किता <laughs> मैं सिर्फ फौज ही चाहिए सी जी मन हो روسفے آکڑے اکراو نے میں پنجہ لکھ نظار جھوٹ گرا کے میں گا دسو ہوں اقل والے چنگے یا عشق بولو چلے جا بابی ڈولا نا یہ اکل والا ڈولا جدو بھی گل کر ہم مرد مٹی میں تو نبی پیسے ہیں بھائی وہ گرنی جبیں گے उतरा अपनी बंद रखा रख गल सही है तो बेज प्यों उतरी दे तू अपने हमारे भी दो हाथ हम दो हाथ हमारे भी दो अखा उनकी भी दो अखरीदा जे खाली अखा की गल हो फिर इंजी ते कह सकना मेरिया भी दो अखा खोते दो अख मेरिया छोटिया खोते दियां मोटिया مثال تیرے واسطے مثال کھوتے دیا اکھا دیے کھوتے کھوتیا تیری میری مثال دہائی تبیا سمجھ نہیں لگی ہوئے میں لمے چوڑے فرقے نہیں بولتا لما چوڑا خطاب نہیں کرتا تر گھنٹے میں کچھ لے پیار ہوا کوئی لڑ نہیں گل پروسوا کی खाओ थोड़ा खाओ, खाओ। एक करो सुहागा नहीं तो समझ आई न कोई ना आई ممنو سڈ نبی پاپنے جنہ دے اللہ مثال نہیں دے بولے نو نما شروع کروار ہے نبی کا ہے کسی کا اپنے روانہ آتا ہے مطلب پتھر سویر آ کے لایا تخر آپ جی بے اکلان بے اقل کا مطلب یہاں او اقل نہیں جی حق نو تسلیم کرنے والی ہوتی جن اکل سلیم دی اکل مریض ہے ہر ویلے آخری بھی. मान लाल दसो यारिसार हजार बारा त्यारे अपने पुत्र बचा पुत्र की कर पुत्र का हथ पढ़ता ही बोल یہ مشال دیتے بڑے بڑا اپنے آپ کو جو چاہے یہ بات سرکار آج کی طرف سوال ہو کر انتظام کریں جو ملیا کرا ہے حضور سرکار سن اللہ تعالیٰ کا نام دار ایک شخص ہے آرا پی کا سر تو پھر روبے حضور اللہ تعالی میرا روب نال, میری فرمائی روب نال کہ دشمن میرا دو مہینے خوف رہے گا ایڈی حبت اور جلال کوئی تو خدا ہی جلال دیکھا تو کمبن لگتا ہے حضور سرکار اس کا خوف دور کرنے سات آپ فرما نہ گھبرا میں خبراہ میں ایک عرب دی گوشت ماں دا کیا کلباتی ماں پہ بس کھا پے رہے تب وہی لبا بھی آپ سے بولے آئے، بولے گا تو بولے بولے بولیا करके बजुर्ग मौला रूम कारे पाका रूप प्रबंध कारुदीर कर चाशदन शेर लिखण च शेर ते तीर इको जाए दो लफ्ज लिखो शेर शीर شین یہ رے ادھر بھی وہ شکل دواڑ بندے پال درمائی بزرگ شیخ رومی مثال دیتی اے او شیخ رومی جنہ دے بارے کلندر اک بال فرما علاج میں میرے اکلے پہ سکھایا پڑے گا یہ جادو ٹوٹ جانے کا یہ مطلب ہے جہاں مریض ہوج وہ کری دا ہوں اقبال آتا ہے جادو ہوا پیا انگریزی منتر چڑیا پہ دن سے تا کر کے چشتیے سے منتر نوڑن دیا گلا کرنا توجہ میں چیز سارا وہ سیاست میں دین نہ ہو معیشت میں نہ ہو معاشرت میں نہ ہو. واسطے ذہن پہلو کی بنا دی معاملات جو دشمن بن سی کنے گا شریت ری لہذا ان کرو ان پہلے سب پڑھاؤ کہ مطلب اقل سائنس نران دے پیچھے نہ چلاؤ قرآن سائنس دے پیچھے چلاؤ جد وہ نو سائنس دے پیچھے چلا لیا جو کام کیتا جو کفر کیتا کیا میاں قرآن میں آتا ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے دیکھو قرآن کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کھول آخوی ہوں جو مرضی حکومت کرو جو مرضی معیشت کرو جو مرضی معاشرت کرو جو کرو گے اگر تک احترام کرے کسی آخو کے قرآن میں اسلام یہی کہتا ہے اسلام آزادی کا مذہب ہے اسلام دنیا میں معامل نہیں کرتا اسلام دنیا میں جو کو نا وہ لوگوں کو آبادی کرتا ان کے پہلا ہر بار تعلیم اپنی دن حال پہلوں اور کہ زندگی پہلوں بنا یہ ہوئی الادی زندیدی سہنوں پہلو بنا لینا حوالے تمجو نا سمجھ آ بیٹھو کہ نہیں ہوں سجنا توجہ مثال لے کے مسئلہ سمجھانا باہ بالو سائنس دان دل انسان لنگور سے بنا ہے پہلا انسان لنگور سی لنگور سدھا ہوا ہے ہوں ہوں بندہ بن گیا فکرے اسے نظریے نبا سکول والی رکھ کے پڑھا دے سکھا دے پی لنگور لنگور سیدا ہوا تو بندہ بن گیا آگس ہسٹری فار پاکستان تھکتے نہیں گئے پتا ہے کہ میں جس میں بیٹھا ہوا دین سمجھا تھکن تھکن کا اللہ تعالیٰ میری تکریف جب سننا نا وہ تو مالش کر کے آ گئے ڈن بیٹھک کٹ کے آیا تاکہ جسم جڑا نرویا ہو سستی کا کوئی کم نہیں یہ کی لکھا کھڑا آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان کی مطلب پاکستان کے لیے آکسفورڈ کی تاریخ کی ہوئی تاریخ یہ انگلش میڈیم سکلوں کی کتاب ہے یہ تہن دسنا پیا یہ دنیا ابتد میں پہلا مضمون ہے اس کتاب کا پورے ملک کی میرے خیال میں دنیا کی انگلش میڈیم کی کتاب ہے ایتھے ایتھے لنگور کی شکل تمے ہو یہ حضرت آدم کے حضرت حبا بنائے گئے اگے لنگور سیدھے ادھر اتنے سیدھے ہو کے بندے بن گئے اتنے مضمون لکھے ڈیڑھ لاکھ سال پہلے حقیقی لوگ مشرقی افریقہ میں ظاہر ہوئے تھے وہ جنگلوں میں گھومتے تھے وہ سادہ زبان بولتے تھے ان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے تھوڑی بہتر تھی دنیا ابتدا میں کہ یہ مضمون ہے ان اس انسان کی توہین کنفر کن اس میں حال نہیں جانا میں صرف یہ دسنا چاہتا یہ سائنسی انداز فکر ہے کہ دان جڑا جانور تو بتر اکل رکھتا ہے وہ لانتی گھوم پھر کے ڈر ون کے اندر کی کر کر کے ریسرچ کتنے تک پہنچے لو جی اسا سارے لنگور دے پوتر یہ سائنسی انداز فکر مذہبی انداز فکر کیے وید کا خلیم اللہ و و قرآن فرمان رو میرے خلیفے مسجود ملائک جا پہلا نبی سی دنیا دے اندر لہور تو پہلا نبی رشتہ حکم دے تھجا کرو اللہ کا خلیف ہے مطلب مطلب جیسے آخیا سے منوں دے اندر انسان دی عزت کم اچھا ہے تکرین کنی ہے کہ جب اللہ کے خلیفے کی جب آخان گے لنگور دے پوترا لیے لنگور دا سر اچا ہو جانا انہیں آخنا پروفیسر صاحب بہت اور حقیقت وہ او حقیقت کے خلاف کن حقیقت کے خلاف کن ایمان دسو میں اپنی مذہبی دے اقل سوال کرنا کہ ایک لنگور پہلا سیدا ہویا ہے بندہ بن گیا میں نہ جڑے سائنسدانوں کو پوچھنا کہ باقی دے لنگور سیدے کیوں نہیں ہوئے پہلے نو تری امبا سیدھا کی तेरा प्यो डी खड़ा हाले तीन जो होंगूर बंद नहीं बनया पैदल बड़े शौर है अंग्रेज बहुत शौर आया है मैं शौर आया पे उन्हें प्यो ही लंगूर बना चढ़िया और सुन मत तू समझे यह सबक जरा होना है اے سبق صرف ہونا انگلش میڈیم سکول نا نا. سکول با... ہی ہوئے می میڈیم امریکی می ہوں کتاب کی ہے میرے ہاتھ یہ تو میرے خیال سے ہر گھر دے. بستے چی کیونکہ ہر بندہ آتا ہے اور نہیں بولی صاحب میرا دھی جب بچے اپنے بالا نے وہی مضمون آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر انسانی آبادی بہت کم تھی اس وقت کے لوگ عام طور پر جنگلوں میں رہتے تھے ان کی زندگی بہت سادہ تھی اور ان کی ضرورتیں بہت تھوڑی تھی ان کا عام مشغلہ شکار کرنا تھا جنگلی جانوروں کا شکار کر کے وہ ان کا گوشت کھا لیتے تھے بغیر تصویر کو بغیر تصویر کو حوالہ مطالعہ پاکستان مضمون وہی تصویر نہیں مطالعہ پاکستان برائے بارویں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور صفحہ نمبر ستانوے یہ ہے کتاب انیس سو اپنا دو ہزار چار دی شاعت دو ہزار چار دی ستانوے سفا انسانی کلچر کا آغاز انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا وہی مضمون انگلش میڈیم تصویر ہے وہ کیونکہ اعلیٰ تعلیم ہے یہ حالے ادنا ہے ادنا الفاظ تھوڑے جائے. تو مضمون تھوڑا جا بدل کے کیونکہ حال ابتدا بس کسی کی کوئی فکر اٹھ پوے جدو ادھر آپ سار... بھی لگ میں لگ اسے چھتی منے گا میڈتی اولاد ادب نہیں کرتی میں اترا پہلا پیو اللہ دبی سوس لنگورنا ملتان داظمی برادران چھ سکول مدر سکول ملتان کے دے کازمی برادران چھ سکول ان میڈیم سارے دے نساب کی کتاب ہے تو میں انہوں دے سکول منگائی دے دے آیا نا سوال ترقی کر ستی برادری تجا کے سو گئے جی تو کلمے پڑھ کلمے تو آدمی دا کلمہ پڑھ کدی کسی کا ہے تین خدا رسول کوئی نہیں. قرآن کوئی نہیں. اللہ فضل اللہ جنا سوال اٹھا بیٹھا نہ دے کر واگا سٹنا جدو جواب دے لا اس لے مجھے ٹوٹے کر کے کتیا کے ساتھ مدرسے پڑی ذرا نگاہ کریا جے کتاب وال جی میں ہاتھ لے لگ یہ دے مدرسے کی کتاب ہے متالیا پاکستان جرنل سائنس تنظیم پاکستان ہاں یار جہاں تر تھی پڑھ سکتا میرے کو جہاں تر تھی پڑھ سکتا اٹھو سفر صاحب سمجھو کرا جی بنیاد اردو صحیح پڑھ سکتا میرے کو اردو صحیح پڑھ سکتا بنیادی پہ سمجھانا سائکولرزماٹ سفر کتاب نام پاکستان سائنس اٹھتی نمبر سوال ہے کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو چار طرح سے طرز فکر لکھے تھے انداز فکر الف مذہبی یعنی پہلا پے یعنی دوسرا فلسفیاتی جیل یعنی تیسرا نظریاتی تال یعنی چوتھا سینسی ٹھیک ہے یہ سوال ہے ठ के उ बाठ के उ जवाब आदि अठत्ती अठत्ती अठत्ती दाल की यानी मुला पै पढ़ा तरक्की जरूरी है कि तुम्हारा अंदाज फित्र सैंसी होगी हूं आला हजरत बरेलवी को भी कुछ नहीं है پر سنی وکھرے ہو جا و زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے زمینوں دمان شیر برلر پڑے نو دما تمہارے لیے میں گو میرا مسلا چر لاؤ تنگ کی تئی جہاں ہمارے لیے آدرت جو چکیا جو رحمت چکیات پہلا سلام ہر جمے تو بعد پڑا پر تو سارا کبالا کر گئے والا سند ہے پر یہ آج دیکھا نو مرنا برجر ہے کوئی مرے کوئی سنی نہیں ملا پڑھا رہے ہیں کازمی پڑھا رہے ہیں دوسرے تیسرے پڑھا رہے ہیں عمومی ترقی کے لیے انداز فکر سیسی ہو اور امام اہل سنت کے فتاوے سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ انداز فکر رکھے وہ تمہارے نزدیک کون ہے تو نہیں فرمائی تنگ تنگی تی جہاں ہمارے جان تنگ جاؤں گا ہر جمعہ تو بعد آلہ حضرت مستفا جان رحمت پلاکو سلام دے شر سنا جا سکتے ہیں آلہ حضرت فتوا کیوں نہیں سنایا جاتا پر کٹمل باش بادشاہ کٹمل برادری सुनो सजनो फता शलीम जल्द नंबर चौदह इतने नहीं चिश्ती मुनादरा जित के बैठा अनवरू थेदा एक मुक्ति है इकमाल उन्हें अगले दिन चांद किया किसी दरवेश आखिया चिश्ती आखो आश्रम शाल भी शौकत نقلی سوار ہونا ہے فلانے کے فلانی تحریر پہنچ جاؤ اتنے گیا جتوں حضرت بغیر میرے بولنا سی درویش ہی تنگ کروایا گیا چیری تکری چڑھتا ہے بلطان د بی چھٹیا اللہ دے فضل قسم خدا دیت کر کے نا وہ اندر پھر فردیمی اکل آئی اس دے اندر دینت داری آئی محمدی بھی رنگ چڑیا سفا نمبر ایک سو چھبی جلد نمبر چودہ نو تھوپا چادہ نظام والوں کا چھپا حضرت لکھتے ہیں یا نسو سے قرآن کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری سائنسی کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر کے روئے زشت پر پرتا ٹھکنے کو ناپاک کا کی جائیں گی کیا مطلب جیڑا بندہ اے آخے اے نظریہ رکھے کہ سائنس سائنس دے مطابق اگر قرآن کی گل ہو تو پھر تمنا منگے نہیں تو پھر قرآن مروڑ کے سائنس کے پیچھے چلاوے اللہ حضرت یہ نظریہ ہو وہ نیچری ہے ہے وہ مر جائے جنازہ لو کے کڈا پوڑ کے سٹ میں مسلمان نہیں ایک اہل سنت دا ایک پاس خنزیر اخر ترقی کے لیے انداز فکر سینسی ہو آلہ فرماتے انداز فکر سینسی رکھنے والا نیچری اور کافر <تصفح> اب کی درمیان سے ہٹ جاتا ہے آلہ ہلو جاننے اور زور ملتے جاننے من کے نو پچھوں مروڑیا تو رب رب پی دی. پہلا سکول ذہن بنایا سائنسی ماننا دس ہو سکول والوں دے آپ ہونا جدو ملوڈیا جدو تعلیم دیتی ہے تو ماڈرن مدر سے بنایا نو رجسٹریشن نے تنظیم بنا کے مدرسے کی کتاب دے نظریہ جب میں سوال کچھ نہ اشرف سیالوی صاحب جہن جناب جی سال وہ سارے سارا خلاف تیار کرو نا سارا کے خلاف بولو سارے نسب کے خلاف بولو سکول رکھو جو بندے رکھو بڑے اللہ سارے رکھاستا پہ ہوں سجنا اتوں بنیاد پہ اگلا سولہ جل سیاست حکومت کی دین نہ ہوفت ہوے جدو دنیاوی معاملات جو دین کا کٹن کا دین بڑ کافر کام ہو گئے سکھانے داخل ہویا ہندو نہیں ولیا عیسائی وڑیا یہودیا نہیں ولیا یہودی انہوں آخرے جب مذہب یہودی اپنا وہاں کے مندر عبادت خانے بڑھ جائے انستے بڑ ج ई नहीं बनिया ईसाई सिर्फ अपने गिरजे जाता सिख नहीं बनया गुरुद्वारे हिंदू नहीं बने वो मंदिर जाता है यह हम कौन बनिया है काफर बनया मगर अजीब अजीब काफर जोड़ा सैकुलर बन जाता नदी पार संतान के तीर के थोड़े हिस्से का जो मनुखर बन जाए جا ساری زندگی دے کے معاملات وہ کافر ہو گئے لیکن ایک فرن نہ ہندو آکھے گا نہ سکھ آخے گا نہ, نہ عیسائی آخے گا نہ،, نہ یہودی آکھے گا ایسا بھائی ہے ہندو مذہب ہندو گرد مندر چڑ جے سکھانے گردوارے چل دے عیسائی کے گرجے چی بڑے یہودیوں میں گد خانے میں بھی بڑھ جائے اپنی مسجد پہچان بڑی اور اسلام کا نام بھی لگتا ہے مسیت بھی پران بھی چھاپ رہے ہو معاملاتی پہچان اور پہچان دی پہچان سوکھی अंग्रेजे ना आखन यार सारे बंदर ने कुछ समझने مم نہیں سمجھتا جنو گوائی رو می ہواٹو ڈراما کھیل جانا کلہ کھیلتا کھیل لیں سگو سوائے لچنگ سمجھ وہ ڈورو تو ڈورو جی جی سارے آدمی کیا لچ سنت. جدو کر لے اعتماد سان بھروس ہے ہوں صرف رنگ کا فرق ہونا لہذا یہ ہاتھ ساڈا ہاتھا ہاتھ جن رکھی بولیاسی انگریز سامنے آیا نو نو نو نو. تم انتہا پسند ہو تم دش کر دو تم سے ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ آگا ہو کے نا ماڈرن ملا آگا ہو کے دل بنایا عورتیں عورتیں معاشرے میں برابر چلیں چلے یہاں پر اور کا بند نہیں کرتا حکومت حکومت دین کی پابند نہ ہو آزاد ہونی چاہیے اسلامی دھر بھی پابندی نہیں کرتا وہ بھی ہے. تو پڑتا گیا ہے وہ سچ ہے یس یس یس میں یار تیری داڑھی میں تو میرے نام بتائیں اسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھ دن فرمایا ہوئے دہڑی نا بکرے ہوئے بکرے دی داڑی دے. پھر سید اکبر حسین آدی تنز کا حقیقت بیان کرنے دا بادشاہ سی اس شیر کر لیا گیا ماڈرن ملہ سے انگریز میری میری وہ ملا پیار ہے ماڈرن میری دہڑی سے رہتا ہے وہ بد انکار پر قائم وہ بو انگریز میری دہڑی سے رہتا ہے وہ بدھ انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جدو دل میں خاندی دل تھی ندی موترما یس یس یس خنبیر ملا بہت اچھے ہیں ویری مچ بالکل خنبیرو تمہیں تو قوم کے قید ہو تمہیں برابر ہونا چاہیے اسی وجہ سے ہمارے جو ہے نا سرائے بلاک اور میڈیا وہ تمہیں خاص کوریج دے گا تاکہ تم بنو قوم کے کیونکہ سین نہیں پیروکار اسلامی تحریب کا گل کدی تر جلسہ دے کرم پور چ نہیں ہونا فرمائی امرے اجتماع ہو رہا ہے روزیری والا سات آ رہے ہیں کیوں میرے جلسہ ہوئے تو سردار شریف تھی دسو ہی انہیں آخر شالا آنجیرے اللہ کیوں آخر اجتماع ریونڈ میں اجتماع ہے وہ پتا ہے یہ سیکولر سیکم کی پیداوار ہے یہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں کسی حکومت کے عمل پر تنقید نہیں کرتے اجتماع ملتان کہو التان کا ہوا یہ دونوں اجتماع سیکولر ازم کی پیداوار ہیں وہی نظریہ حکومت بھی سے الگ ہونی چاہیے ہم اپنی تصویر رہے حکومت اپنا کام کرتی رہے وہ ہمارا کام میں مداخلت نہ کرے ہم ان کے کام میں مداخلت نہ کرے اسی کو وہ سڑکوں لڑنے تھے یہ حسینی لڑیا نہیں یہ لڑیا ہے ریلا چل رہا ریلا تبلیغ چھپن کا کام یہاں پر نہیں دنیا ستی بچاری جن لایا گلی کو مگر ہی جڑ جن جو کتنی آگے جب پیلے کپڑے پہننے بی بابو فرماندا تسمی بولنا, اس کو انگریز سمجھتے ہیں بہت نہ سمجھتے اور اس کے خلاف عملی قدم اٹھانے پر درشت نہیں کرتے اور یہ ترجمانی میرے چھوٹے بھائی رہی اگلے دن بیٹھے تھا چھوٹے بھائی میرے متلا پر مان لگے قفر اور برائی کے خلاف ذہنی نفرت زبان نال اس کے خلاف بولنا جس کو کہتے ہیں کہ اور جب اس کے خلاف عملی قدم اٹھاؤ اور جہاد جہاز کے میدان میں اترو پھر کہتے ہیں تحریک کرنے اور اگر برائی اور کفر اس خلاف نفرت میں نہ ہو اور زبان کے ساتھ اس کے خلاف بولے میں نہیں پھر کہتے ہیں موت دے یہ مطلب دل رہا ہے منافے بھڑوا تو بڑوا جب اس کے خلاف لڑنے کو حرام کہے کہیں میں دعویٰ کہ یہ تعلیم سیکولر ہے اور جو اسلامیات سکول کی ہے یہ کفر ہے وہ جائے اللہ قرآن نے فرمان میں یہ جو کتاب کا نام ہے نقش سر سید سر سید کے سیرت ابکار تنقید یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا ہے تنقیدی جائزہ ورنا تکلیفی جائزہ زیادہ, زیادہ دی لاہور دارولتاب لاہوری جلد نمبر پچہ صفحہ نمبر پچاسی انت خود سر سور کی اپنی کتابوں کے حوالے کہ سرف سید نے کہا یہاں کی مذہبی تعلیم یعنی جی میں شبول کھول اتنی جی مذہبی تعلیم رکھی ہے کیوں رکھی کیسے رکھی ہے یہاں کی مذہبی تعلیم تعصب سے پاک ہے تعصب سے پاک ہے کوفرا نال تعصب رکھنا اس تو پاک ہے تفرقہ کو دور کرنے والی ہے خیر مذہب والوں سے اتحاد اور دوستی رکھنے کی تعلیم دیتی ہے مذہبی تعلیم یہاں کی مذہبی تعلیم سکون کے اندر اسلامیہ ہے نا یہ غیر مذہب والوں سے اتحاد اور دوستی رکھنے کی تعلیم دیتی ہے گورنمنٹ کی اطاعت اور سچی خیر کا ہی کو جزو اسلام بتاتی ہے انگریزی گورنمنٹ نے بالکل مدی رہنا تو خرما بردار رہنا کسی میں مذہبی تعلیم رکھیے یہ سکھا دی ہے کہ اپنے ہاکیم کے خلاف بالکل آواز نہ اٹھاؤ لہذا تمہارا ہاکیم انگریز ہے لہٰذا اس کے خلاف مذہبی تعلیم سیکولر ہوئے میں آیا کیا میں امریکہ دباؤ رکھے یہودی توجہ بائی اگست دا جنا اخبار دو ہزار پنجہ یہودیت اور عیسائیت مخالف مواد تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دے رہی وقت مجھے پالی امریکہ کو یقین دہانی کرائیے کہ اگر ایسا مواد ملا تو اسے ختم کر قرآن ایمان دسو یہودیت عیسائیت ہر کفر کے خلاف قرآن بولتا میرا مطلب ہے واضح طور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ یہ کفر <تصفح> کی کی کے خلاف بولتا ہے یہ وفاقی وزیر تعلیم کا بیان ہے تو امریکہ کا کیے پاکستانی نساء کی کتب میں عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف تعلیمات نہ قابل قبول ہے یہ معاملات نے تو باہر کھلنا مخالف بنانا ہوں جدو اگریز لکھتا ہے کہ بھائی ان کی تعلیم والے زین بن جائیں ساڈی تعلیم والے ان کا دین بن تعلیم ہی سمجھو سکول تعلیم جلی، لا دینی ہے اور دینی تعلیم اور لا دینی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے کیوں وہ کفر و ایمان ایمان کفر کٹھے نہیں فرمائی وہ کر لا نفی کا جس کا مطلب ہے دین نہیں ہے اتھے دین کی نفی ہے اتھے جو خدا دکھ رہے تھے خالک کی حیثیت نہ ہابی کی حیثیت سے نہیں نبی پاپ کا شیطان بند کری شیتان شکار ہو جاتا شکار ہوگریز ویخ لے लादीवी तालीम कबूल कर ली तो आने लकूमत हम आ गई गल पाकिस्तान बन पे सुनावाज पाकिस्तान कि बन गए यार मुसीबत में बंद कर निकलेगा سبحان اللہ ادھر میں کوئی حوالہ سنو بھائی کتاب کا نام ہے ماڈرن اجپٹ لکھا رہا ہے لارڈ کروبر مصر کا وائ سرائے انیس سو آٹھ کے اندر پالیسی پالیسی بیان کر کے لکھتا ہے انگلش لکھی کھڑی ہے میں انگلش نہیں جانتا اللہ سے فضل رہا ترجمہ پڑھ کے اردو کا سنانا کتاب کا نام جیسے جو میں پڑھنا پڑا عالم اسلام کی اخلاقی کی صورت ہے حال جیتا پہلو والا بھی پہ لکھ رہا ہے انگلستان اپنی تمام نو آبادی کو سیاسی آزادی, آزادی دینے کے لیے تیار ہے توجہ پاکستان اپنی انگلستان اپنی تمام نو آبادی کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے جیسے ہی دانشوروں اور سیاستدانوں کی ایسی نسل پیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو انگریزی تعلیم وہ, وہ انگلش کلچر کا مثال اور نمونہ ہو اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہو ہم ان کو سیاسی آزادی دیں گے کیا مطلب ہم کہیں گے جاتی ہوں سنبھالو لیکن انگریز حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی ایک لمحے واسطے ایک لمحے سٹھ سال حکومت تیرے پاکستان کی فیصلے بھی برداشت ہوئے تو سمجھ نہیں وہ لگ جیسے ایک لمحے آتے آزاد اسلامی ریاست ہمیں برداشت نہیں ہو پتا لگے پاکستان دوم میں شاہ جا کو سوال کرنا سنگیو ایک بربا رکھ دا میرے نام अज वो दौर पा चल रहा है यह भरा भ्रा नारदा प्या मरले के पिछे को तो आड़े जना कायद आलमू अंग्रेज पूरा मुल्क गांधी तीन हिस्से दिता है सबू चौथा हिस्सा दिता है मिश्र भी मिथिर आला मिथिर उन्होंने दे गया छोटिया छोटिया रियासत बना के अपने कबरे वापस चला गया तूस एक मरले तिलड़ते एडिया शर्तना चलते कि तू तुर गया اپنے وہ اگریز تالیم رچی پسی ہوگری کلچرے ہوئے بلان سی حکومت ملی کیوں ملی حوالے دا ہجمری امام ہلے سنگت امام مدر کی گل کرو میںنیف شاہدیری نشان دے تھا جی دیوبندی کی دیوبندی کی حضرت حضرت کی تربیت تو حکیم و لمت اشرف خان ہی رکھتی ہے جنادی جنادیہ کے تربیت حکیم ملمت اشرف علی خان صاحب لکھی ہے سور نز منٹ بھی لکھر حسین بخاری کا مسلک کس نے لکھا ہے یعنی کیا مطلب کہ نہوبند لہٰذا لہٰذے بلی آنکھو آپ دن ہی لہذنا کیا اے دیوبندی بندی ملوڈیا دین زیادہ سخت اے ہوئی قوم کا پی یہ قوم کا پیو ایڈا گھر اپنی رکھتا نکلے اگریزان سکھانے ہندو بیٹھیے سارے نال بیٹھیے یہ ریتی جنا हाथ रत्ती रत्ती रत्ती। किताब रत्तीबालाए फ फोटो कभी कौम भैन की फोटो भी आए थे आ अपनी बाजी में वेखिया ने ساڈے پیو دی تھی اے یہاں وینا جنا ویڑا جنا ویڑا جنا یہ کن لاندھی تھے لکھے تھے نیوڑی اے امریکہ کا نیوڑا بھٹ یہ لاندھی وہ شادی تھمکائی بیٹھی اے اصا کی دلے بغیر بھائی دا پتا ہی کوئی نیو در کسے نہیں لوگ میں تم دسا اج دے بڑے لڑتے پہ وہ بندیاں نزدیک ولی کیں مرد گیر روزی ہو سکھا ہر کسی چاہیے فوٹو ٹنگی کلی ہولی بردا ستار والیا شان آگریز نال شادی کی لڑائی ہودروں پنڈ چو سا ہی پیو جڑا بلی لندن کے اندر کام کرتا رہا تیو بندی کی کتاب جن لکھا ستہ والے کی شاندار پارو ہوا بندیاں نزدیک والی وہ بنتا تک لڑیارے اللہ, دے دے اللہ, دے فضل اللہ حضرت دماغے میرے علی ریات نہیں کرے گا دیکھتے دیکھتے تھے پہا کی دام کٹ نہ ہک سونا ملنا بڑے ڈرامے ہوئے اللہ اقبال فتوی پلک اس کنریل اللہ اقبال کا جرم کی غلام رسول شہید جی دا مرید ہے کراچی کا بائی مان عالم اس کتاب لکھی شرا مسلم وہ ہال تک اللہ اقبال So. مفتی احمد یار واسطے بالفر یہ خلاف نہیں یہودی ان دے خلاف نہیں سی अलामा यूदियत के पट्ट रगड़े थले क्योंकि अंग्रेज का कलमा बढ़ता ना साइंस की वजह ना इस वास्ते जिन्हों अंग्रेज मना आते प्यो हो जो तेरा पुत्र साो हो اگر ایک کے پاس کچھ ہوتا کوئی دلیل ہوتی تو یہ اسمبلی میں پہ بیٹھ کر اس کے خلاف بولتے یہ اٹھ کر چلے گئے یہ ہے یہ پستے رہے مناسب رہا پوچھنا یہ گاتے جڑے کھلاڑی پھرتے ہیں سور اگ اسمبلی میں جائیں گے تو پانچ کریں گے اے جیکر گل کر رہی ہے بات نہیں جن نہ گل کت کرنی ہے ان اسلامی نظریاتی کو पास है कियामी नजरिया कौ सफाज का का बड़ा है बेकार ग्रुप जनरल कानून की बनया है दीदा दिलेरी वेखो سولہ سال اس سے کم امر کی لڑکی اگر بنا کرے وہ ضمدار فریا جائے سولہ سال اس کم عمر کی لڑکی اگر بنا کرے توڑیا تو بالکل کھوٹی ہوا اگریزا یہ سورا کیوں بنایا یہ بناو آگے پہلے تو بناو آسل میں اگلے دل لینا بیٹھیاں جانے تو پیپل پارٹی والے مجرم لیگ والے سارا ایک دجے مٹھائی کھوائیے مارا جا رہے مٹھائی کم نہ قانون بنایا تو انہوں نے پتا سی سکول کی لڑکی ہوتی ہے سولہ پندرہ اسے سکل والے آکو سکول, آلین و سکول دوں. تو حقوق پورے کر دیا لہذا بنا جرم ہوئے دوسرا کی بنیا جبرن کسی نے جبرن کسی عورت اسلام کی سزا ہے शादी शुदाय संसार करो गैर शादी शुदाय सौ कौड़ा मारो कहना अगर इन करोगे तो औरतों के हकूक मापूर अगर इंसानी को संसार करके मार छे तो फिर तो औरतों दे हकूक तो पूरे ना होता हक कि हो قانون بنایا کم از کم پانچ سال سزا زیادہ جنی جنگ پانچ سال سزا ان کے پاس کچھ ہوتا کوئی دلیل ہوتی ہے, تو یہ اسمبلی میں بیٹھتے بیٹھ بیشت کر اس کے خلاف بولتے یہ اٹھ کر چلے گئے یہ پسند ہے منافک ہے کھلاری پھرتے سور آگو اسمبلی میں جائیں گے تو بات کریں گے اتنی جدھر گل کر باہر نکل پاؤ توجہ نہیں فرمائی رہا, جدن نہ گل کتوں کرنی اسلامی نظریاتی کو پاس بعد اسلامی نظریاتی کو آدمی کا بڑا بیٹا گروپ نے जनरल साफ कोई तकलीफ कानून की बनया दीदा दलेरी वेखो सोलह साल और उससे कम उम्र की लड़की अगर जिना करे कोई जुर्मदार नहीं फड़े जाएगा 16 साल तो उस तो कम उम्र की लड़की अगर बिना करे तो उन्होंने फड़या بالکل کھیلی چھٹی ہونا کیوں بنوایا انگریزا یہاں سورا کیوں بنایا یہ بناو والے پہلے تو بنا کی اصل اگلے دلیں جہاں دیا اتنے بیٹھے جہاں بیٹھے واہ واہ واہ پیپل پارٹی والے مجرم لیگ والے سارا ایک دوجے مٹھائی کوائیے بارہ جا رہے مٹھائی نہیں کیوں وہاں قانون بنایا سی سکول دی لڑکی ہوتی ہے سولہ پندرہ عمر دی آکو سکول اڑے حقوق پورے کر دیتے اصل تے حقوق محفوظ کر دیتے لہوا واسطے دوسرا کی بنیا ہے کہ جبرن کسی نے جبرن کسی عورت اسلام کی سزا ہے شادی شدہ ہے سسار کرو غیر شادی شدہ سو کوڑا مارو کہنا اگر ان کرو گے تو حقوق کے حکوق پاخونی رہنے अगर सानी मारो या संसार करके बार छो फिर औरतों के हकूक पूरे ना होता हक कि होना कानून बनाया कम अज कम पांच साल सजा ज्यादा जिनी चाहव पांच साल सदा हम पंजा साल जब जेल जाना है उतरा रात वक्री कि तेन वक्रा वो बन जाने अठाई साल پھر نہیں سال بعد چھٹیاں کٹو تو دو سال لہذا دو سال اندر رہے جا کسی بہن کی چبری گیا اندر رہ کے موڑ واپس آئے مڑ لو مڑ دو سال اندر مڑ لو مڑ ادر مڑ لو لہذا یہ دس بھی وارہ جب ڈیرا آئے گا اس ویلا ان حق پورا نسما محفوظ <laughs> تالیاں مار سا فیم سال بعد موڑنا پلائی ویری مچ سا اما نر دو سال تو بعد وکرا تبھی کھڑا ویری مچ یہ قانون بنا رنگا خوش بہتیاں رنگ للت حضور نے فرمایا سو عورت ننانوے جہنم جائے گی ایک رننا نرا مرد برابر کرو یہ کی کرنا کر کے کیا متن جنانوے جہنم چکے گا اللہ تعالی جنت چھوڑا کیوں پیدا کی کیونکہ بہتر رننا جان گیا جہنم مردہ کی ضرورت میں کہا حضرت جی تو سر کافر آخر تو تکفیر تو بڑے درد دے میں آدھے جی میں جلدی ختوا کفر دا دینا میں کہ دسو جیڑا بل ہوں پاس ہویا حکومت کرایا اسمبلی کیتا اگوں پھر اسمبلی پارٹیاں پارٹی مجرم لیگ سارے انہاں آخیا حکومت بھاوے سان ہو خلاف ہے لیکن اتنے کیونکہ اتنے ساری ماں کا مسئلہ ہے اصا اپنی ماں بچن دے ہی نہیں ہاں انہیں سا لگے ہوں میں یہ دسو نزدیک پارتی پارٹیاں منہ والے جہے حالے تک نال کھلوتے ہیں لکھن کروڑوں نزدیک زندگی کافر دار اسلام تو خارج آن کے نہیں اس پہ دے پہن آتے قرآن کا حکم یہی ہے یہ خدا کی مدد سے ہے یہ توفیق ہے اور یہ مناسب ہے قانون نہیں مانتے پوتر تیار ہوئی کری نہیںروڑا میرے کو جی میں جی فون کرنا نا یہ بندے میں سکے خون میرے کو ہاں برو پیا میں آواز سنا سکتا آواز سنا وا سجنا کرتے تین دسے اگریزی تحریب صرف معاشرے دے اندر معیشت دے اندر حکومت ڈیل نہ ہوے اج مسجد ہر تھانے دسنگ سکولوں گیا لیکن دین حکومت نظر نہیں آن معاشرے نظر نہیں آئی روزگار نہیں حلال حرام دی کوئی تمیز نہیں جو مرضی کوئی ماں بہن دی کمائی کھاتی جائے کلیمر بڑھائی کھڑے جو مرضی بڑھائی کھڑے کی یہ دنیاداری ہے یہ ترقی ہے یہ حکم ہے یہ آزادی ہے یہ شہور ہے اگر, اگر شانا با شانہ نہیں چلے گی تو وہ نگری سیکولرزم کے نہیں دے دیں سیکولر بندہ جڑا کافر ہوں لا بے دین ہو بات ترین کافر ہوں یہ میں امید ہے کہ سمجھ آ کہ انگریزی تعلیم اس بلا نہ آئے تے انگریزی تعلیم انگریزی تعلیم سکھاتی ہے جی انگریزی تعلیم کو میں انگریزی تعلیم کو تا کر کے میں تینو خدا جے ہی, بچڑا ہی نا. تے صرف سکول کو اپنی اولاد بچالا نہیں تو اتنے اسلامیات بھی پڑھن گے تو کافر ہو گے جیڑی کتاب پڑھن گے کافر ہوں, گے کافر ہوں گے. اور میری گل سمجھ آ گئی نہیں کوئی گہری سوچ ہے برباد کرنے پر حقوق رسم اللہ موب دشرا کو گلا نہیں سی اقبال کہ میں گناہ گار ضرور ہوں پر بےغیرت نہیں پر یہ پیو قوم دا اپنی اسے تھی نو ہر اتوار لندن سیلواد فلم جاندے اس پیو دا بیان سنو جس کے تحت ملک مل دل نوکر ملک دیا ملتا ہے اکاڈ ہے نوکر جو بن گیا سیکولر آ جائے تھی میں جد گل میلی چلانی آئی قانون میرا چلا مر تا دلم تکاری رو بیانات کتاب حوالہ چڑو قا دلم کا دلم قائد میں یہ آخنا کاش کا آلم مکار آلم انہیں ملک نہیں ونڈایا انہیں مسلم قوم ونڈایا رحمت علیمت چودھری رحمت علی آخر مسلمان یہ ہے ہی نہیں مذہبی حکومت کے لیے ہے ہی نہیں میں oh پوچھنا ج مذہب مقشو ہی نہ ہوگ حکومت مذہب نہیں ہوگا ایسے کتاب ہوفا نمبر تین سو سٹھ تین سو سٹھ उस गुफरे के सिर लठख लजे से दस्तूर साल पाकिस्तान का पहला सदर मुंत होने पर तकरीब कराची ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ संताली खिताब होया कराची के अंदर उन्नीस सौ 11 अगस्त पाकिस्तान बन तो सिर्फ तीन दिन میں سمجھتا ہوں اب ہمیں اس بات کو ایک نسب ال کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے جیسے جیسے زمانہ دور جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان تیرا بچہ بول لو گے وہ تیرا کیا کاروبے وہ تیرو پیو من رہے مرن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 بھائی پیو منیا سواد آیا ہے کہ نہیں ہوں کوئی مائی دلال حوالہ میرا کٹ کے بسان جس خنزیر بریلوی نے لکھا کہ یہ ولی اللہ کا اس ثابت کیا قائد آدم کا مسئلہ کہ یہ پکا سننی سی پابندی نہیں تھی پکا سنی اور اونتری دے ہوئے تو پرو پیسہ لکھا سابت کیا ہے سننی میں ان کی کتاب چابت کیا قابل کتاب وہ آدھا پیا سننی میں آنا مسلمان ہی نہیں کتاب کیونکہ سکول پڑھا میں محمد عربی کا تین پڑھیا اس خندیر خنویر نت کو نہیں وہ گل لکھ کے خود کتاب کتاب لکھن والا آپ کاخر ہو گیا خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا دو سو انٹھ با دو سو ساٹھ سب کی بہ لکھ دیں تاریخ اور مستقر دی جب چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو متحدہ ہند کا آخری وائس لارڈ ماؤنٹ ویڈن آزادی کی تقریبات میں حصہ لینے کے لیے کراچی آیا اس نے اپنی تقریب میں قائد آدم علیہ رحمان نے لکھا چونکہ اسے بلی جو بنائی ہوا کی توجہ اکلیتوں کی طرف مقدول کراتے وہ کہا مجھے امید ہے کہ اقلیتوں کے سلسلے میں پاکستان میں اکبر کی تکلیف کی جائے گی بادشاہ اکبر جواب میں قائد آدم نے برجستہ کہا مریض پہ ہوتی دی. کیا کہا سنی ثابت صاحب ہمیں اکبر کی تکلیف کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلیں گے جنہوں نے تیرہ سال پہلے صرف الفاظ ہی سے نہیں بلکہ عمل عیسائیوں اور یہودیوں سے انتہا درجے کی رواداری کا سلوک کیا اور ان کے عقیدے اور دین کا از حد احترام کیا ہوں ایمان لال دسو یہودیاں کا دین مطلب کفرے کے اسلام ہے انیدا کفر ہے کہ نہیں تمہیں ایسا نہیں پتا کہ کفر دا احترام کفر ہے نبی کیا نبی پاک دا احترام کیا نبی پاک یہودیاں دے دین دا احترام کیا جانور کے آجونی فرمائی مڑ یہ کتاب اور مشرف یہ تمام جانوروں سبر ہیں تمام مخلوق یہ ہے نبی پاک نے جہاد فرما کے جہاد فرما کے جدو بنو ندی قبیلے دے یہودی دیا قید کر کے نبی پاک نے مکے مدینہ شریف لار سو یہودی سو چار سو آپ نے مولا علی نایا واڈے کا چار سوی کا گاٹا پٹ کے بےٹو چھپتا احترام جو ہے تو اسلام کو دو دہشت کر دے اس کو جو کہنا ہے ادھر کو ادھر کو کر ہے ہوایا تو کافر اب تاری کر دی اور سنو ہوں ایک حوالہ مارا معاشرت کے اندر لا دین معاشرت دین نہ ہوئے جنا کرنا نگیاں رہ جو مرضی کسی کو کچھ نہ کہو یہ حقوق ہے یہ آزادی ہے یہ بھی سبق لے لو حوالہ پیو کا مارا قائد بیانات جلد نمبر تین دو سو ستر سال ست ان تقریر کتنے ہوئی ہے خطاب کہڑی تھان پہ ہوا ہے کہڑی طریقے ہوئی ہے, ہے علی گڑھ مجرم یونیورسٹی وہ اپنا مسلم یونیورسٹی مجرم لیگ کے جلسے میں تقریر دس مارچ انیس سو چوتالیس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 بننا یہ جی بننا ہے تو کند اٹھاؤ ولی بننا دے تو کند نہ ہو سریا ہوتی ہومان دسیا جے پردے تے چار دیواری کا حکم قرآن ہے یا کسی دا میں کسی مت ختو نہیں کی پوچھنا دیکھا جاؤ کسے ہندو پوچھو ہندو پوچھو اسلام مسلمانوں دا اسلام اور پرتے دا حکم دینا جی. ہندو آخ جانا سکھ بھی آکھے گا اسلام باقی حکم آخر, کہ ہم اے پردے تے چار دیواری والی رسم بری انسانیت کے خلاف یہ جرم ہے انہیں قرآن کی آخیا بولو اے اس قرآن برا آخیا کہ نہیں جرم مجرم آکھیا کہ نہیں اللہ تعالی آکھیا کہ نہیں نبی پاک نے آکھیا کہ نہیں تے تے تے تے ختم ختم لگڑا کیا میں آ ٹپل کٹا ہو گیا سارا دن جواب دوں لیکن میرے لحاظ کوئی نہیں میں بریلویاں آابیاں آخا چلو تک تریلوی نا پا ہو جا کچھ اپنا ہے نہ میں سورا نو اج میرا کوئی اپنا نہیں میرا صرف حق اپنا سجنا قسم خدا دی کر گیا نہ اگر ویک تیرا ملک سیکھوں لڑے لمبی بنیاد تے ملیا سی ادھر اقوام متحدہ یہودیاں بنایا ج یہاں نے آخیا ساڈے چاکر کا پابند رہنا ایک کافر چاچر دے دستور پابند ہو گئے انہیں کہہ لو پھر آ لو چابی تو سوکر اڑے سردار تا کر کے حالے تک ہال تک تیرا ملک اقوام مکتا ہے پابندے فوج تری آخ نہیں اکوا متحدہ متعدے بم مارو افغانیا دے مار د عراق نسل تیری پا بندہ کیوں کر تھی نسل انگریز کی ہو گئی انہوں آکھ اگریزا تے بم مار نسل ہندو ہونا آگ ہندو نسل سکھان کی ہونا آگ سکھان تم آ لیکن یہ دلے اصا وا کیونکہ تعلیم جو سیکولر لانتی ہو ادھر ملک ملے سیکولرزم کے تحت مسلمان مسلمان ہی نہیں رہے گیا جو پھر حالا چابی تو میں چلیا تو سا اتے قانون میرے نظام میرا سارا کچھ میرا چلا کسی مسجد آ پایا جے جلسے کرے مسجد اسلام آباد مسجد سونی ہوئے لیکن اندروں کافر ہوا جی سمجھو گے دین کا دنیا میں تعلق ہی نہیں ہو جاؤ گے کافر سیکولر تعلیم سائیکولر انگریزی تحلیم جب اپنا لے سکو مل ہو گیا وہ ملک نہ پاکستان گا پلیپی کا مرکڑ نظام جو میرا پیا نال مسیت جے اسلامی بنتا تو لندن بھی اسلامی ہندوستان بھی اسلامی امریکہ بھی اسلامی کیوں اتنے بھی مسیحات ہیں اتنی بھی کون سب پنڈیت بھی ہے ہر میں پوچھنا ملک اسلامی کئی شہر وال بنتا ہے مسیح پھر سمجھ ملک اسلامی مسیت ویکھے گا مسیت سو قرآن اتنے یہودی دا قانون پہ ہونا آئی نے پاکستان تاضی رات سے پاکستان ہونا اتنے قرآن نہیں ہوسدے مسجد, دے مسجد ہے مسجد قرآن ہے لیکن وہ مسجد بڑی ہوچہری دو قرآن مسجد ہو مسجد لیکن کچہری ہاں ایک شاید شیطانی دنیاں واستے وہ فائدہ ویچن مذہب کے استعمال کر بھی لیں گے جی کیونکہ مذہب کا نام نہیں چھوڑتا اور کام اتنا کرتا ہے کہ جہاں پر دنیا کے کام شیتانی اسلام رکاوٹ کرے تو جی آئے تو ہوں دنیا کا کھاٹا اُلٹا چلنا ہے علم حاصل کرو جاہ جیل اور جب ہلف لائن کی واری آؤں گی حلف نا ہاتھ کی رکھا تو ہر کی آدھا میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں میں پاکستان کا وفادار رہوں का वफादारा हथ ऐ तरक् खड़ा है वफादार पाकिस्तान का ये जब हथ रखी खड़ा है हक बढ़ा सी तू आंदा मैं है جڑا سکھ نہیں ہندو نہیں عیسائی نہیں پچھان یہ متے تلک نہیں ویکے یہ صرف اندر دا کافر ہے ہر پاسے رو جائے یہودی صرف اپنے عبادت خان عیسائی صرف اپنے عبادت خان اور یہ جا سیکلر ہے یہ یونیورسائی ہندو مسلمان تو مجھنی لگی نے پوچھنا ایم ایل اے ایم پی وزیر خنزیر مشیر چکد رکھی قرآن وفاداری انگریز کے قانون آخنا تو یہ میں ہر رکھ کے آنا میں وفادار رہا جی اس وفادار رہن کا مسلمانوں سے بم مراو کی اجازت نہیں تھی دنائی پر وہ سورا کا سور ہک کے اگلے پتہ ہے ہاتھ رکھے گا گل <سؤال> پکی ہو جانی آخانستان کا وفادار تو پاور نے پنجے کافر نے ملک پنجا کافر کا پابند ہونا ہے لہٰذا جڑا ہاتھ رکھے گافر حکومت کا پابند ہونا ہے وہ آخن قرآن سار بند مار قرآن ساڑے رہو مگر مار مار پچھا بڑی اچھی طرح ادھر ہاتھ قرآن ہے جمہیا اسلامی اور جمہوریہ جمہوریہ کا مانا ہوتا ہے مخلوق کا قانون مخلوق کی حکومت اور معنی ہوتا ہے خالق کی حکومت کرنا گل جانے ووٹ انگریز دے کے قانون یہ نیزام جہاں چلتا ہے پیا یہ ووٹ لڑنا الیکشن لڑنا حرام ہے ہی ہے وہ آنا سمجھانا اسلام واسطے ووٹ منگنا کا اے آتا فضلو قاضی اسلام کے لیے ووٹ لے رہا نیا سے ووٹ لینے کا یہ مطلب ہے تو اس سے رائے لی جائے رائے تو تمہیں یہ قبول ہے یا نہیں ہے اسلام واسطے ووٹ منگا یہ مطلب ہویا کہ تم ووٹ دو اپنی رائے ظاہر کرو تمہیں اسلام قبول ہے یا نہیں بول رہا جس قوم نے بےمان ہو تھے میں تجے تو پوچھنا جب اسلام اتر رہا فتح صاحب کرام نوچیا قبول ہے جی کہ نہیں واپس کر دیا بھائی دلال کو سابق رد کرنا قبول کرنا یہ اختیار ہوتا ہے جل جائے قبول ہو جی ہو گئی قبول چیر بندہ کافر ہے اختیار ہے قبول کر یا نہ کر جب مومن بن گیا پھر اختیار کا کی من سونا فرماندائی <تصفح> مان والے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ کہیں ہم نے سنا اور مان لیا تو توجہ نہیں فرمائیے مرے اوچی بول رہا سبھال اللہ تعالیٰ کسی جگہ ایمان والوں کا کام ہے وہ کہ ہم نے سنا اور بکھاؤ نبی پاک اختیار نہیں اللہ تعالی دی طرف امت نو پوچھو قبول ہے یا نہیں یہ اختیار سیت لمبے نہیں آج کا ملا کھڑا ہے نہیں کچھ لوگوں کو نہیں چاہیے فلاں تو ووٹ دے چاہیے یار صاحب ہے پھر ہم رائے نہیں لیتے تھے ایک ہے نظام کے لیے رائے لینا ایک ہے نظام کو چلانے والی شخصیت کے لیے رائے لینا اسلام میں شخصیت کے لیے رائے لی جاتی ہے نظام کے لیے نہیں توجہ تو اسلام, اسلام, اسلام میں جاندے. تو اسلام کا قانون جو چلاونا ہے چلاونا ہر صورت سے بندہ کہڑا ہو یہ نہیں پوچھا جانا اسلام ہوگی کہ نہ ہو اسلام کے مقابلے جتنی پارٹیاں سیاسی ہیں وہ تو کافر ہے ہی ہے مردہ تو ہے ہی ہے انہوں نے ارنت تلا ہے ہی ہے وہ میں رونا پہ انہوں ملوڈیا کا بنتے معلوم ہوا میں آخ کے آن ووٹ دینا دے یہودی دا یہ پاکستان کے قانون اور جہاں ملا جتی بے غیرت آتا اسلام کے لیے ووٹ نہیں اسلام کے لیے تو حسین جیسوں کا فون چاہیے تو ووٹ منگنا پھر نہ بچا عطا کرے اور اسی طرح پاک محمد دا عشق قائم رکھے رات جی اے معمولی رات ہے تی آئے بیٹھے میں اس رات رات کی قسم کھا کے کہہ رہا کہ تھی خالی کوئی بھی نہیں مراد تو بغیر جا کے جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو کہ جہے تصویر میرے آکا کی نظر چے کہ میرے دیوانی بیٹھے آلہ تھو سلامت رکھے میرے بچے نے ستائی سال بعد میں فیل آیا کیونکہ عشق دیگال کی گل ہوں میں انہیں وقتوں کے ٹائم سے سفر طے کی جدوں پکیا نہیں ہوں دیا. کچے رستے ہوئے اللہ تھن سلامت رکھے پاک نبی آباد رکھے یہ اللہ تعالی نے بچہ نہ سنائے گا تازری دینی دی کہ تھوڑا ایک بار اپنا چہرہ پھر وقان بہو چک والے کہ بابا مستان شاہ دن بابا مستان شاہ مریا بڑے عشق آل تے بڑے شوق کے آقا محمد مستفا صلی اللہ علیہ وسلم لا والی نو آقا بڑے استقبال کے لے کے آئیے ذرا درود پڑھو فسائیں ذات پہ Allah Allah gaya in soul Allah Allah hum sabna Allah gaya sabhi مندیا جسم ہوگے جنا مندیا مندیا مندیا خسم ہو جڑیاں آپ چنگیا تو بنا آپ آپ چنگیا بنا ختم سراں تو نگیا کملی والے کی نظر منظور ہوے وہ متیاں چنیا مرشد دے مرشد دے درباز یار مو کم لوگ پر نم نمین بنا پاج کمی لوگ اللہ تھوڑا سلامت رکھے پاک نبی چوریا چوریاں کرے اجرات رات بھی اجرات اج رات کی رات حضور کا انتظار نہیں کرنا تو خدا کی خدا ہی بھو مقام ہے حاضر کری بیو میسر کیوں کہ کسی ہونے محدود کا ذکر ہوں خدا بڑا بے چین اپنے مبوص تو ایک پل بھی نہیں چلا رہا ہے یہ سوا اللہ کرے اللہ کرے کملی سونا سونے باغ بنا کا تھوڑے سارے دکھڑے بھی مکائے بے اولادیاں سدکا لی اکبر دار اولاد چھونی لچا وے وہ نکال دی آش نبی نہ جا مرشد دے دروازے ملا چوکا نم نم پیڑیاں لوگ سرکار دی ذرات نے کہا کہ میں اس مریض سے کردہ ہے میں مخت سر کرتا چاہنا میں نسل نہیں کو کیوں کہ ٹائم میرے بابق بڑا ہے کہ میں اس مریض دے کر دعوت خانی ہے کہ جہاں میرے گھوڑے نو وہ سرکار سکو ساخ پاس نے پیر کا سلیش ہے کبھی کاجر جگانی میں بوبے سبانی روانی ابو سالیا دل دانی کوئی مریض آخے سکار میں دعوت خوانی ہے کوئی آخیا میں سرکار دے پیر پوا نے کوئی میں سرکار کے گھر پیر نے اس مریض دے کر دعوت کھانی ہے نو مہینہ کا بچہ ہوگا اس بچے دماغ کٹ کے میرے گھوڑے اگے حاضر اس مریض اولاد والے اپنے کار چلے ایک بے اولاد روندہ روندہ کار روہی نے راضی ہونا چاہیے چاہی کرما والی نہ پوچھا کہ میرا رب دوسرا وہ کہ میری سرکار نے فرمایا تھی کہ میں اس مریض سے گل دہ کھانی ہے جہاں میرے گھوڑے نو جا نو مہینوں کا بچہ اس کا دماغ کٹ کے حاضر کر کے میرے حاضر کرے پھر اس مریض سے گل دہت خانی ہے سارے مریض الاد والے میں اللہ میں قربان کر دینا کارا کیوں sallallahu alaihi wa sallam habibullah in mere dost ko dil pe dard aa raha hai sallallahu alaihi wa sallam ya rasul e hey. il فیروں کا بل کرا رہے یہ خرا ہے فکیروں کڑے تہ میرا ڈول کت متا تزرے سکتا دکڑا تھا بچ جت نظر ہر وقت مت نظرے ہر وقت نزرے بہت سارے محتوی ہے لیکن سب اللہ کے لینے کی Go ee da hee, na شام سم شام اڈ آئے اور رات میں راج دی جان میاں جس شام شام کرے کوئی کوئی رہے نہ رہے زمیں میلی نہیں ہوتی دم میلہ نہیں ہوتا زمی میلی نہیں ہوتی دم میلہ نہیں ہوتا آپ پڑھ لیجیے زمیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں میلا نہیں ہوتا محمد کے گلام کافلا نہیں اللہ تعالیٰ سب پتلا مل کے پڑھ لیجیے محمد کے کا کفر محلا نہیں محمد کے محمد کے غلاموں کا کفلا نہیں ہوتا محمد کے بداؤں محمد کے غلام موقع گفن پہلا نہیں ہوتا محمد کے غلام موقع گفن جا کے بٹھے تھوڑا سا جاؤ بڑھائیں گے اس طرح کو بھی کے کا موقع ملے گا محمد کے محمد کے غلام موقع کپن پہلا نہیں ہوتا محمد کے غلام کا کپن